بسم اللهہ الرحمن الرحم الحمد اللهی وقت ہو لا شیکله وصلات والسلام والال اللہ ن بہ بعدہ ما بعد فعوضو اللہ من الشطان الررجی بسم الللهہ الرحمن الررحم یا وہ الذي نہ لا تتخذوا تخیرہ ہو د بعضهم نصارہ او بعض اللہ الم صلی محمد اموالا علی محمد, وعلا آل محمد، کما صلی تعلیٰ ابراہیم ولیٰ عل آل ابراہیم الحمید المجید اللہ المبارکعلیٰ محمد امالٰ علی محمد کمہ بارک على ابراہیم ولیٰ عل آل ابراہیم النّ حمید مجید ہمارے اہل سنت و کے لیے ایمان اور اعمال کا معیار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہمیں اپنے ایمان اور معیار کے لیے ایمان اور اعمال کے لیے معیار صحابہ کو بنانا چاہیے <تصفح> رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد کتنی تھی اس بارے میں روایات مختلف ہیں اللہ کے نبی کے صحابہ کے ذوق اور مزاج یہ مختلف تھے کسی صحابی کے ذوق میں کسی چیز کا غلبہ تھا اور کسی صحابی کے ذوق اور مزاج میں کسی دوسری چیز کا غلبہ تھا سی بخاری باب کیف الامر اذا لم تکن جماعتن اس باب کے تحت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام رام اللہ اللّہ تعالیٰ اجمعین کے ذوق کو بیان کرتے ہوئے ایک لمبی اور تفصیلی حدیث بیان کی سیدنا حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاننہ سیس ال رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلمہ ان الخری وکمت و اس اللہ عنشری صحابۂ کے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علم اجمعین اللہ کے نبی سے خیر کی باتیں پوچھتے تھے اور میں ہمیشہ اللہ کے نبی سے شر کے متعلق دریافت کرتا تھا خیر اور شر سے کیا مراد ہے محدثین فرماتے ہیں صحابہ کا مزاج یہ تھا وہ اللہ کے نبی سے پوچھتے کہ ہم کیا کریں اور حضرت حضیفہ کا مزاج یہ تھا کہ اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیں میں کن چیزوں سے بچوں صحابہ کرنے کی باتیں پوچھتے تھے اور حضرت حضیفہ بن یمان یہ بچنے کی باتیں پوچھتے تھے معلوم ہوا کہ کرنے والے کام کو معلوم کرنا یہ بھی صحابہ کا مزاج ہے اور کن کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے فتنوں کے متعلق آگاہی یہ بھی صحابہ کرام کا مزاج ہے بلکہ اگر ہم اسے یوں کہیں کہ فتنوں کے متعلق معلومات یہ ذوق حذیفی ہے تو یہ بے جان نہیں ہوگا یہ فتنوں کے متعلق آگاہی کیوں ضروری ہے ہمارے اکابرین میں سے غالباً مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کے تھے یہ تھے یہ کوئی اور عالم تھے ختم نبوت کے ان کے بارے میں ہے کہ وہ اکثر مرزا غلام کاد یعنی کی کتابیں پڑھتے تھے مرزا کاد یعنی کی کتابیں پڑھتے اس کے کفریات نکال کر امت کو بتاتے کہ ان کی کتابوں میں یہ یہ باتیں کفر کی موجود ہیں ایک مرتبہ ایک عالم تشریف لے گئے تو مولانا درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے اور چاروں طرف مرزا غلام قادیانی کی کتابیں کھلی ہوئی تھیں تو اس عالم نے مزاح میں جملہ فرمایا کہ مول صاحب کبھی کبھی اللہ کا قرآن بھی پڑھ لیا کرو ہر وقت اس کافر کی کتابیں پڑھتے رہتے ہو مولانا رحمت اللہ علیہ نے عجیب جواب دیا فرمایا کہ مولو صاحب تمہیں اللہ کے قرآن پڑھنے پر اتنا اجر نہیں ملتا جتنا مجھے مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھنے پر ملتا ہے تم اللہ کا قرآن پڑھتے ہو قرآن پڑھنا یہ خیر ہے اور مرزا غلام کا دیانی کی کتابیں پڑھنا کن تو اس العن یہ ذوق حضیفی ہے اب ثواب کیسے زیادہ ہے فرمانے لگے دیکھو تم قرآن پڑھتے ہو اپنا ایمان بچانے کے لیے اور میں مرزے کو پڑھتا ہوں امت کا ایمان بچانے کے لیے آپ کی اپنی فکر ہے اور میری پوری امت کی فکر ہے اس لیے آپ کو قرآن پڑھنے پر اتنا اثر نہیں ملتا جتنا مجھے اس کافر کی کتاب میں پڑھنے پر ملتا ہے تو کافر کی عبارات کو سامنے لانا کافر کے عقید کا مطالعہ کرنا اپنی معلومات میں اس کے عقید کو رکھنا اور پھر امت کے سامنے ان عقید کو لانا یہ ہمارا مزاج نہیں بلکہ یہ ذوق حذیفی ہے تو حضرت حضیفہ بن یمان فرماتے ہیں صحابہ اللہ کے نبی سے پوچھتے کہ میں کیا کیا کروں اور میں اللہ کے نبی سے پوچھتا کہ میں کن کن کاموں سے بچوں تو جو بندہ یہ مزاج رکھے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ بھی ٹھیک ہے اور جو یہ مزاج رکھے کہ ہمیں کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے یہ مزاج بھی ٹھیک ہے اب فتنوں کے متعلق آگاہی ایک ہے عام بندے کی ذمہ داری اور ایک ہے عالم کی ذمہ داری عام بندے کے ذمہ کیا ہے وہ خود ان فتنوں کے بارے میں آگاہی حاصل کرے کہ یہ فتنے کیا ہیں اور عالم کی ذمہ داری یہ ہے کہ خود بھی ان فتنوں کے بارے میں معلومات حاصل کرے اور عوام کو بھی بتائے کہ فلاں فتنہ یہ ہے ہم چونکہ عوام نہیں ہیں اللہ نے ہمارا اکابرین علماء دیوبند کے ساتھ تعلق جوڑا ہے ہمیں اس نسبت کا خیال کرتے ہوئے فتنوں کے بارے میں آگاہی حاصل بھی کرنی چاہیے اور امت کو ان فتنوں سے بچانا بھی چاہیے ابھی جو ہم نے موضوع شروع کرنا ہے وہ چند بنیادی باتیں روافظ اور شیوں کے متعلق ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے میں نے پہلے دن آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی حضرت استادی کے حوالے سے کہ بارہ دنوں میں اور خصوصاً ایک ڈیڑھ گھنٹے میں نہ تو بندہ کسی فتنے کے بارے میں تفصیلی گفتگو کر سکتا ہے نہ ہی کسی خاص مسئلے کے متعلق بندہ پوری تفصیلی اشکالات جوابات مکمل اور مدلل گفتگو یا کسی انسان کے بس میں نہیں صرف ہمارا یہ ذہن ہوتا ہے یہ سوچ ہوتی ہے کہ بارہ دنوں میں ہم آنے والے شرکاء کو کچھ نہ کچھ مسئلے کے بارے میں بتا دیں پھر ان کا ذہن بن جائے کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے پچھلے سال جب ہمارا دورہ تحقیق المسائل کا اختتام ہوا تو بعض ساتھی ہی جی کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں نصیحت فرمائیں تو ایک طالب علم کو استا جی نے فرمایا کہ دیکھیں آپ حضرات یہاں ہمارے پاس بارہ دن ٹھہرے اگر ان بارہ دنوں میں آپ نے فائدہ محسوس کیا تو میری نصیحت یہ ہے کہ آپ جا کر آئندہ افراد کو تیار فرمائیں اگر آپ کو کوئی فائدہ محسوس نہیں ہوا تو پھر آپ یہ محنت نہ کریں اگر فائدہ محسوس ہوا تو دوسروں کو متوجہ کریں اگر فائدہ محسوس نہیں ہوا تو پھر دوسروں کو متوجہ کرنے کی ضرورت نہیں تو بارہ دنوں میں ہمارا صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم آنے والے شرا کا کچھ نہ کچھ مزاج بنا دیں ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیں کہ فتنوں کے خلاف کام کرنے کی کتنی ضرورت ہے خیر پہلی بات تو میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی کہ صحابہ کے مزاج اور صحابہ کے ذوق مختلف تھے جہاں تک تعلق ہے فتنہ رافضیت کی شیعوں کی تاریخ کی یہ ایک لمبی اور تفصیلی گفتگو ہے اگر شیعوں کی تاریخ اور تفصیل دیکھنی ہو تو مختصر اور مختصر ترین جملہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دیر بی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تحفہ اسنا اشریہ کے مقدمے اور شروع میں لکھی ہے وہ جملہ کیا ہے حضرت فرماتے ہیں کہ راف یہ کوئی شری مذہب نہیں ہے بلکہ یہ سیاسی مذہب ہے یہ پوری شیعت کی تاریخ کا نچوڑے راف یہ شری مذہب نہیں ہے بلکہ سیاسی مذہب ہے جس طرح سیاست دان رنگ بدلتے رہتے ہیں آپ شیعوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں یہ بھی آپ کو رنگ بدلتی ہوئی نظر آئے گی کبھی کسی روپ میں کبھی کسی روپ میں کبھی کسی لباس میں یہ شعت کا خلاصہ ہے آپ کتب روافظ اٹھا کر دیکھیں کلمہ سے لے کر بلکہ ولادت سے لے کر قبر میں جانے تک شاید کوئی ایسا مسئلہ ہو جس میں اہلِ اسلام کے ساتھ شیوں کا اتفاق ہو اکثر مسئل وہ ہیں جن میں روافظ نے اہلِ اسلام سے اختلاف کیا ہے مثلا ہمارا نظریہ یہ ہے کہ انسان کو دین کی بات چھپانی نہیں چاہیے خطمان حق نہیں کرنا چاہیے ختمان حق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بات ہر بندے کے سامنے رکھ دیں کتمانِ حق کا مطلب کچھ روافظ نہیں سمجھے اور کچھ غیر مقل نہیں سمجھے روافذ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے دین کو چھپانا یہ اصل مذہب ہے اور غیر دین سمجھتے ہیں کہ پورے دین کو امت کے سامنے لانا یہ اصل مذہب ہے حالانکہ نہ تو پورے دین کو چھپانا ٹھیک ہے اور نہ ہی پورے دین کو ہر کسی کے سامنے لانا ٹھیک ہے آپ حضرات نے پڑھا ہوگا سی بخاری میں ہے سیدنا ابو حریرا کے بارے میں فرماتے ہیں حفیظ تو عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و آئینی میں نے اللہ کے نبی سے علم کے دو برتن محفوظ کیے ان میں سے ایک کو میں نے پھیلا دیا ایک کو امت کے سامنے رکھ دیا اور دوسرے کو میں امت کے سامنے نہیں رکھتا وجہ اگر میں اس علم کو امت میں پھیلا دوں تو میری شاہ رگ کاٹ دی جائے مجھے دنیا میں رہنے کا موقع نہ دیا جائے تو معلوم ہوا دین کا کچھ حصہ جو عوام کے ذوق کے مطابق ہو عوام کی عقل کے مطابق ہو اس کو پھیلانا یہ مزاج ابو حریرا ہے اور جو بات لوگوں کی عقل سے ماورہ ہو اس کو اپنے پاس محفوظ رکھ لینا اس کو امت کے سامنے نہ لانا یہ بھی حضرت ابو حریرا کا مزاج ہے تو روافظ کا نظریہ کیا ہے وہ کہتے پورے دین کو چھپانا یہ این عبادت ہے آپ ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں اور کتابیں بھی اصولی اصول کافی فروع کافی الاصبصار تہذیب الکام ملا یا ذرفقی یہ جن دن ان کی اصولی کتابیں ہیں ان کتابوں میں آپ کو ان کے امام کا ایک کال ملے گا ان کا امام تو نہ کہیں امام ہمارا تھا قبضہ انہوں نے کیا حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منصوب ایک کال ہے کہتے ہیں، امام جعفر صادق نے اپنے ایک صحابی سے کہا یا سلمان ان نہ کو مالا دینن منقطع مح آض اللہ ومن اضاح اضل از اللہ, اللّہ تمہیں اللہ نے ایسا دین عطا فرمایا ہے جو بندہ اس کو چھپائے گا اللہ اس کو عزت دے گا اور جو بندہ اس کو زہر کرے گا اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیں گے تو دین کو چھپانا یہ رافضیوں کا مذہب ہے اور عوام کی عقل کے مطابق دین کو امت کے سامنے لانا اور جو عقل سے معورہ ہو اس کو عوام کے سامنے نہ لانا یہ صحابہ کا اور اہل سنت کا مذہب ہے اور دین کو چھپا لینا یہ روافذ کا مذہب ہے اسی طرح ان کے ہاں ایک اصطلاح چلتی ہے تقیا آپ نے سنا ہوگا تقیہ اس کا مطلب کیا ہے جھوٹ بولنا بات کچھ اور ہو کہنا کچھ اور اپنے آپ کو مسلمان کہنا قرآن کریم کو مانتے نہیں پھر بھی پڑھنا دین اسلام کو مانتے نہیں پھر بھی نام لینا یہ ہے تقیا تقیے کے بارے میں ان کی اصولی کتابوں میں ہے کہتے دین کے دس حصے ہیں دس فیصد دین ہے ان میں سے نو فیصد یہ تقیے میں ہے نو فیصد یہ ہے کہ بندہ جھوٹ بولے اور آپ حیران ہوں گے حضرت امام محمد باقر حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف انہوں نے منصوب کیا یہ دو امام کہتے ہیں لا دین علی اللہ تقی تعالیٰ ولا ایمان علی اللہ تقیہ تعالیٰ جو بندہ تقیہ نہ کرے نہ تو اس کے دین کا اعتبار ہے اور نہ ہی اس کے ایمان کا اعتبار ہے یہ اماموں کی طرف منسوب کیا خیر ایک مسئلہ یہ ہے ایک اور مسئلہ ان کے ہاں چلتا ہے متے کا زنا کا ہم اسے زنا کہتے ہیں رافی اسے متہ کہتے ہیں متہ کے بارے میں ان کے ہاں کتنی فضیلت ہے متہ کی تفضیل فضیلت کیا ہے اور متہ کے بارے میں انہوں نے کتابوں میں کیا کیا لکھا اگر ساری باتیں سامنے لئے جائیں تو اس کے لیے بڑا لمبا اور تفصیلی وقت چاہیے متے کے بارے میں صرف ایک ان کی روایت ذہن میں رکھ لیں جو ان کی تفصیر منہج الصادقین میں موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر کے انہوں نے روایت لکھی کہ اللہ کے نبی نے متا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا من تم امرتن درجت ہو قدرجت الحسن ومن من تم امرتینی درج الحسین ومن من تمٰ ثلاث مر راتن جتی علی ومن من اربع اربہ امراتن درج نوز باللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایک مرتبہ بدکاری کرے اللہ اس کو وہ مقام دیتے ہیں جو حضرت حسن کا ہے اور جو دو مرتبہ بدکاری کرے اس کا مقام حضرت حسین کے برابر و من تمتہ ثلاث مراتن درجت ہو قدر جتی علی تین مرتبہ بدکاری کرے اس کا مقام علی کے برابر و من تمت اربہ مراتن درجت ہو قدر جتی اور جو چار مرتبہ بدکاری کرے اللہ چار دفعہ مطاع کرنے والے کو نبوت کا مقام عطا فرماتے ہیں اب دیکھو ہمارا گیدہ کیا ہے میں نے آپ کو پہلے دن بتایا تھا پھر اس کو ذہن میں رکھیں ہم کہتے ہیں بدکاری ہی نہیں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا مکتوبات امام ربانی کے حوالے سے اور ابو دو شریف میں دیگر کتب حدیث میں روایت ہے کہ اگر کسی انسان کو حضرت نو کی عمر کے برابر عمر عطا کر دی جائے وہ پوری عمر عبادت کرتا رہے تب بھی نبی کے صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا ساڑھے نو سو سال اور آپ حیران ہوں گے صحابہ کا کتنا مقام ہے ایک کتاب ہے السوائق حضرت امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی اس میں انہوں نے عجیب روایت نقل کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے غالباً سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما اللہ کے نبی کی خدمت میں گئے اور جا کر کہنے لگے حضور آج میرا دل کرتا ہے آپ کی مبارک زبان سے حضرت عمر کی فضیلت سنو آپ فضیلت بیان کریں میں سنوں اللہ کے نبین فرمایا کے اے مار جو دل آج تیرا کرتا ہے ایک مرتبہ میرے دل میں بھی یہی خواہش پیدا ہوئی میرے پاس جبریل امین ہے اور آ کر کہنے لگے انہوں نے وہی بتائی میں نے کہا جبریل آج میرا دل کرتا ہے زبان تیری ہو کان میرے ہوں اور فضیلت حضرت عمر کی ہو آپ اپنی زبان سے حضرت عمر کے فضائل سنیں تو اللہ کے نبی کے سامنے جبریل امین نے جواب دیا یا رسول اللہ آپ ایک گھڑی کی بات کرتے ہیں اگر اللہ مجھے اتنی عمر عطا فرما دے جتنی عمر نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی والد ارسل نوہن علاقوں میں ہی فلاں صفیم الفصنتِن اللہ خمسین عامہ ساڑھے نو سو سال تک حضرت نو نے تبلیغ کی حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے جبریل کو ساڑھے سال تک آپ کے پاس رہنے کی اجازت دے دی جائے میں ان ساڑھے نو سو سالوں میں حضرت عمر کے فضل بیان کرتا رہوں ساڑھے نو سو سال ختم ہو جائیں گے حضرت عمر کے فضائل ختم نہیں ہوں گے یہ <تصفح> ہیں صحابہ یہ ہے صحابہ جن کی فضیلت جبریل ساڑھے نو سو سال بیان کرے تب بھی ختم نہ ہوں اور مجدد الف ثانی کے حوالے سے میں نے کیا بتایا تھا حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا سیدنا امیر معاویہ افضل ہیں عمر بن عبد العزیز تابی ہے امیر معاویہ صحابی ہے کیونکہ اس دور میں حضرت امیر معاویہ کے خلاف بڑی غلط قسم کی فضا بنی ہوئی تھی تو انہوں نے عبداللہ بن مبارک سے پوچھا حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا تم عمر بن عبدالعزیز کو امیر معاویہ کے مقابلے میں لاتے ہو میرا نظریہ یہ ہے جس گھوڑے پہ امیر معاویہ سوار ہوا گھوڑا لے کر میدان جنگ میں نکلا گھوڑے نے میدان پر قدم رکھا نیچے سے مٹی اڑی امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں مٹی گئی کروڑوں عمر بن عبدالعزیز مل جائیں امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک کی مٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے یہ ہیں ہمارے صحابہ یہ ہیں ہمارے حسن یہ ہیں ہمارے حسین یہ ہیں ہمارے علی جن کا مقابلہ بندہ کروڑوں سال عبادت کرے تب بھی نہیں کر سکتا ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا حضرت حسن کو اپنا امام کہنے والے حضرت حسین کو اپنا امام کہنے والے سیدنا علی ش علی المرتضیٰ شیر خدا کو اپنا امام کہنے والے ان کا نظریہ کیا ہے حضرت حسن کا مقام اتنا ہے من تمتا مرتن درج تو الحسن حضرت حسین کا مقام اتنا ہے من تمتا مرتینِ درجت ہو کدرجت الحسین علی کا مقام اتنا ہے من تمتہ صلاح ثمرات درج تو ہو علی ہم کہتے ہیں یہ ہمارے علی نہیں ہیں ہمارے حسین ہمارے حسن نہیں ہیں یہ تکیہ والے کتمان والے اور دین کو چھپانے والوں کا دین ہوگا یہ ان کے حسن حسین ہوں گے ہمارے حسن کا مقابلہ کروڑوں سال کی عبادت سے نہیں کیا جا سکتا تو بدکاری سے کیسے کیا جا سکتا ہے با سمجھ کہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے اسی طرح ان لوگوں نے ہمارے ہاں کتب احادیث چلتی ہیں سی بخاری صحیح مسلم اس میں پیغمبر کے صحابہ اللہ کے نبی سے روایات نقل کرتے ہیں آپ روافذ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں انہوں نے ہماری احادیث کے مقابلے میں اپنے مذہب کو فروغ دینے کے لیے کتابیں گھڑی ایک کتاب کا نام ہے اصول کافی جس طرح ہمارے ہاں سیحی بخاری کا مقام ہے حدیث کی صحیح کتابوں کا مقام ہے رافضیوں کے نزدیک اصول کافی کو بنیاد کا مقام حاصل ہے آپ حیران ہوں گے اصول کافی کا مقدمہ اٹھا کر دیکھیں کہتے ہیں کہ ہمارے امام حضرت محمد مہدی ایک مہدی وہ ہیں جن کی بشارت اللہ کے نبی نے دی اور ایک مادی ان کا ہے جو دو سو چھپن میں پیدا ہوا اور دو سو ساٹھ میں غار میں چلا گیا ایک وہ ہے دو سو ساٹھ سے لے کر اس کی امامت کی غبت کے قیال ہیں پھر اس امام کی غبوبت کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں نمبر ایک محبوبہ سغرا اور نمبر دو محبوبہ قبرا محبوبات سغرا کا مطلب امام غار میں اور ہم باہر امام اور ہمارے درمیان سفیر ہوتے تھے ہمارے اور امام کے درمیان نمائندے ہوتے تھے جو امام سے دین لا کر ہمیں دیتے تھے یہ ہے محبوبات سغرا تین سو اٹھائیس میں امام کے آخری نمائندے کا انتقال ہوا اس کے بعد امامت کی غب و شروع ہوئی اس کے بعد نہ تو امام کا پیغام ہمارے پاس آتا ہے نہ کسی کی ملاقات ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی ان کو دیکھ سکتا ہے ہاں قیامت کے قریب آئے گا اور آئے گا کیسے ساری تفسیر فعل میں موجود کیا جاتی ہے جسم پر کپڑے نہیں ہوں گے اس حالت میں آئے گا اور جب آئے گا نعوذ باللہ حضرت عیشہ کو حضرت ابوبکر بکر صدیق کو حضرت عمر کو قبروں سے نکالے گا اور ان پر حد جاری کرے گا یہ ہے ان کا امام ابھی اس کی غبت گبرا ہے خیر 328 سو تک ان کے ہاتھ چلی ہے غبوبت سغرا غبوبت سغرا کا مطلب سمجھے امام اور ہمارے درمیان نمائندے ہوتے تھے سفیر ہوتے تھے جو امام سے دین لے کر ہمیں دیتے تھے یہ ہے امامت کی غبوبت سغرا کہتے اسی دوران اصول کافی والے کلینی نے اصول کافی لکھی اور جس طرح ہم کتاب لے کر کسی بڑے کے پاس تصدیق اور تقریر کے لیے بھیجتے ہیں تو انہوں نے بھی نمائندے کے ہاتھوں اصول کافی مادی کی خدمت میں بھیجی کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے آپ اس کتاب کی تصدیق کریں اور تقریر لکھیں تو مادی نے غیب امام غیب نے اس کو دیکھا دیکھنے کے بعد جملہ لکھ دیا حاضہ کافی لیشی آ اگر ہمارا کوئی دین والا ہو شیعہ ہو تو ہمارے شیوں کے لیے صرف یہی ایک کتاب بھی کافی ہے یہ اصول کافی تو انہوں نے حدیث کی کتابوں کے مقابلے میں کیا کیا اپنی کتابیں گھڑی پھر اس میں اللہ کے نبی کے فرامین کم ائمہ کی طرف جھوٹی منصوب روایتیں زیادہ صحابہ کا نام و نشان نہیں ہے اپنے دین کے دعوے دار اور جھوٹے لوگ ان کی روایات کو زیادہ نقل کیا تو میں نے آپ کے سامنے چار پانچ مسئلے رکھے نمبر ایک یہ کتمان حق کے قید ہیں نمبر دو یہ تکیے کے قیال ہیں نمبر تین یہ متے کے قیال ہیں نمبر 4۔ احادیث کی کتابوں کے مقابلے میں اپنی اخترائی کتابیں گھڑ کر امت کے سامنے لاتے ہیں کہ ہمارے دین کی کتابیں یہ ہیں تو خیر یہ میں نے چلتے چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی اصل مسئلہ جس کی بنیاد پر ہمارا اور روافظ کا اختلاف ہے وہ کیا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی رد روافظ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں فرماتے ہیں رافضیوں کے گمراہی کے بنیادی اسباب تین ہیں ہم جو کہتے ہیں رافضی گمراہ ہیں ان کی گمراہی کے بنیادی اسباب کتنے ہیں وہ تین ہیں نمبر ایک انہوں نے نبوت کے مقابلے میں امامت کا عقیدہ اختیار کیا عقیدۂ امامت ان کی گمراہی کا پہلا سبب نمبر دو اللہ کے نبی کے صحابہ کی توہین بلکہ توہین سے بڑھ کر تکفیر کرتے ہیں یہ ان کی گمراہی کا دوسرا سبب نمبر تین یہ اس قرآن کریم کو کامل مکمل اور وہ جو جبریل امین نے حضور کو دیا تھا حضور نے صحابہ کو دیا صحابہ نے لکھ کر امت کو دیا یہ قرآن جو ہمارے سامنے موجود ہے یہ وہ کتاب نہیں بلکہ صحابہ نے اس میں تبدیلیاں کر دی تھی تو روافذ کی گمراہی کے بنیادی اسباب گمراہی کا مطلب آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مسلمان ہیں گمراہی کبھی ہوتی ہے انسان کی آل سنت کے مقابلے میں اور کبھی بندہ گمراہ ہوتا ہے اور گمراہی اتنی سخت ہوتی ہے بندہ دائر اسلام سے ہی نکل جاتا ہے تو ان کی گمراہی کے بنیادی اسباب کتنے ہیں تین نمبر ایک مسئلہ امامت عقیدہ امامت اور نمبر دو توہین و تقفیر صحابہ اور نمبر تین تحریف قرآن اس قرآن کریم کو یہ کامل اور مکمل نہیں مانتے یہ ان کی گمراہی کے اسباب ہیں پہلا مسئلہ ہے مسئلہ امامت ہمارے اور روافظ کے نزدیک حد فاصل جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے وہ مسئلہ امامت ہے تو ہمارے اور روافظ کے درمیان بنیادی اختلاف کیا ہے مسئلہ امامت امامت یہ ہمارا بنیادی اختلاف ہے جس کی بنیاد پہ یہ لوگ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے امامت کے منکر کو کافر کہتے ہیں امامت کو ضروریات دین میں سے شمار کرتے ہیں اور امامت کو اپنے لیے اور اسلام کے لیے علامت قرار دیتے ہیں پہلے تو سمجھیں مسئلہ امامت میں اصل اختلاف اور خلاصہ کیا ہے دو تین اختلاف اور خلاصے ذہن میں رکھ لیں نمبر ایک اہل و سنت والجماعت کے نزدیک اس سے پہلے روافظ کے نزدیک امت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ اماموں کو مقرر کرے یہ ہے مسئلہ امامت ان کے نزدیک امت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ امام کو کیا کرے مقرر کرے نمبر دو اللہ کے نبی کے بعد اللہ تعالیٰ نے بارہ امام مقرر کیے پہلے امام کا نام علی المرتضی آخری امام کا نام امام منتظر مہدی اللہ نے یہ بارہ مقرر کر دیے باقی امام معصوم ہو امام منصوص من اللہ ہو امام مفترض رض ہو امام صاحب بائی ہو وہ ساری تفصیل آگے آ رہی ہے تو ان کے نزدیک مسئلہ امامت میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے نمبر ایک اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ امت کی ہدایت کے لیے امام کو مقرر فرمائیں اور نمبر دو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس ذمہ داری کو نبھایا اور بارہ امام خدا نے مقرر کر دیے ان میں سے گیارہ کا انتقال ہو چکا اور بارہواں اصلی قرآن لے کر غار میں چلا گیا وہ قیامت کے قریب اب واپس آئے گا ہم کہتے ہیں نہیں امامت یہ اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں امامت کا اصل تعلق ہے انسانی معاشرہ سے معاشرے کو صحیح سمت پر چلانے کے لیے مسلمانوں کی باغ دوڑ کو سنبھالنے کے لیے مسلمانوں کا حق بنتا ہے کہ اپنا کوئی امیر اپنا کوئی خلیفہ اپنا کوئی حاکم مقرر کریں اس کا تعلق اللہ کی ذات سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق بندو کے ساتھ ہے نمبر دو اللہ کے نبی کے بعد قیامت کی صبح تک یہ صرف بس بارہ امام نہیں ہوں گے بلکہ وقتاً فوقتاً امام بھی آتے رہتے ہیں امیر بھی آتے رہتے ہیں حاکم اور خلافہ بھی آتے رہتے ہیں اب چاند عبارتیں دیکھ لیں کہ روافذ کے نزدیک عقیدہ امامت کی اہمیت کتنی ہے جو بندہ امامت کا قین نہیں ہے اس کے اسلام کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں نمبر ایک ایک, ایک کتاب ہے اسلام کے بنیادی عقید مصنف ہے سید مشتبہ موسوی اور اس کا اردو ترجمہ کیا ہے روشن علی نجفی نے اس کتاب کے اندر ان لوگوں نے لکھا ہے کہ ہمارے اصول دین پانچ ہیں ادھر دیکھیں ہمارے اصول دین کتنے رابضی کہتے ہیں ہمارے اصول دین کتنے پانچ نمبر ایک توحید نمبر دو نبوت نمبر تین قیامت نمبر چار امامت اور نمبر پانچ عدل ان کے اصول دین کتنے ہیں پانچ ہیں یہی اصول دین ہماری تاریخ ہمارے عقید علی حسین رضوی کی امامیہ اکیڈمی کراچی سے شائع ہوئی اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اصول دین کتنے اسی طرح ایک بندہ ہے سید عبداللہ شبر بارہویں صدی کا بندہ ہے اس نے کتاب لکھی حق القین فی اصول الدین اس نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ روافض کے اصول دین کتنے پانچ نمبر ایک توحید نمبر دو نبوت نمبر تین قیامت نمبر چار امامت اور نمبر پانچ عدل توحید نبوت قیامت اور امامت امامت کے بارے میں بات آ رہی ہے توحید نبوت اور قیامت کے بارے میں تفصیل کی ضرورت نہیں ان کا ایک اصول دین میں سے ایک اصل ہے وہ ہے عدل حضرت علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خود حضرت سے پڑھا حضرت نے ہمیں بتایا کہ ان کے ہاں ایک عقیدہ چلتا ہے اصول دین میں سے عدل اسے عدل بھی کہتے ہیں اور اسے قینت بھی کہتے ہیں کے ساتھ بھی کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے رافضیوں کا نظریہ یہ ہے اللہ تعالی نے آمہ کو وجود بھی مٹی سے دیا ہے اور خاصہ کو وجود بھی مٹی سے دیا ہے ہمیں کہتے ہیں آمہ اور خود کو کہتے ہیں خاصہ دوسرے لفظوں میں اللہ نے مسلمانوں کو وجود بھی مٹی سے دیا اور شیوں کو وجود بھی مٹی سے دیا لیکن فرق کیا ہے شیوں کا وجود ہے اچھی مٹی سے اور سنیوں کا وجود ہے گندی مٹی سے شیوں کا وجود اس مٹی سے ہے جس کی فطرت میں نیکی ہے اور سنیوں کا وجود اس مٹی سے ہے جس کی فطرت میں گناہ ہے اسی وجہ سے مسلمان یہ گناہ کرتے ہیں اور یہ کافر شیعہ رافضی یہ نیکیاں کرتے ہیں پھر یہ سوال اٹھاتے ہیں اگر مسلمانوں کا وجود ہے اس مٹی سے جس کی فطرت میں گناہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان نیکیاں بھی کرتے ہیں جب فطرت میں گناہ ہے تو نیکیاں کیوں کرتے ہیں نمبر دو ہم بہ دیکھتے ہیں کہ رافضی گناہ کرتے ہیں حالانکہ وجود ایسی مٹی سے ہے جس میں کیا ہے نیکی کرنے کی صلاحیت ہے ان کی فطرت میں گناہ ہے وہ نیکیاں کرتے ہیں تمہاری فطرت میں نیکی ہے تم گناہ کرتے ہو اس کی وجہ کیا ہے کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ وہ مٹی جو نیک تھی اور مٹی جو گندی تھی آپس میں مل گئی ہماری مٹی کا کچھ حصہ ان کے وجود میں چلا گیا اور ان کی گندی مٹی کا کچھ حصہ ہمارے وجود میں چلا گیا اب مسلمان اگر نیکی کرے گا یہ ان کی فطرت نہیں یہ اثر ہے اس مٹی کا جو اصل ہمارے وجود کی تھی لیکن چلی ان کے وجود میں گئی ہے اور ہم جو گناہ کرتے ہیں یہ ہماری فطرت نہیں یہ اثر ہے اس مٹی کا جو تھی سنیوں کی لیکن ہمارے وجود میں چلی گئی اب عدل یتینت کا مطلب کہ ہے؟ مطلب سمجھیں سنی اگر نیکی کرتا ہے یہ اثر ہے اچھی مٹی کا جو ہماری تھی رافضی اگر گناہ کرتا ہے یہ اثر ہے اس مٹی کا جو سنیوں کی ہے گناہ والی ہے جب قیامت کا دن ہوگا چونکہ گناہ یہ جسم کرتا ہے جو مٹی والا ہے اور نیکی یہ جسم کرتا ہے جو مٹی والا ہے جب قیامت کا دن ہوگا اللہ سنیوں کی نیکیاں ساری اٹھا کر ہمیں دے دیں گے ہمارے سارے گناہ اٹھا کر ان کو دے دیں گے اسے کہتے ہیں عدل یتینت بات سمجھو نہ نماز کی ضرورت نہ کلمے کی ضرورت نہ روزے کی ضرورت کسی چیز کی ضرورت نہیں چونکہ ہماری مٹی سنیوں کے پاس چلی گئی جتنے یہ نیکیاں کریں گے وہ ساری ہمیں مل جائیں گی اور ہم جو کچھ کرتے رہیں کیونکہ یہ اصل ہے مٹی کی وجہ سے اصل نیکی یا گناہ کرتا ہے یہ جسم اس لیے اگر یہ نیکی کریں گے چونکہ یہ اصل اس کے پیچھے کیا ہے ہمارے والی مٹی ہے اس لیے نیکیاں کسے ملیں گی کہتے ہیں ہمیں مل جائیں گی اور ہم جو گناہ کرتے ہیں اس کے پیچھے اصل طاقت ہے وہ گندی مٹی اس کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں اس لیے قیامت کے دن ہمارے گناہ کے نہ مل جائیں گے سنیوں کو مل جائیں گے یہ ہے عدل یتینت بات سمجھو تو ان کے اصول دین کتنے ہیں پانچ نمبر ایک توحید نمبر دو نبوت نمبر تین قیامت نمبر چار امامت اور نمبر پانچ معلوم ہوا ان لوگوں کے نزدیک عقید امامت کی وہ حیثیت ہے جو توحید کی ہے ان کے نزدیک عقید امامت کی وہ حیثیت ہے جو نبوت کی ہے ان کے نزدیک عقید امامت کا وہ مقام ہے جو قیامت کا ہے جس دلیل سے عقید توحید ثابت ہوگا اسی دلیل سے عقید امامت بھی ثابت ہوگا جس دلیل سے عقید نبوت ثابت ہوگا اسی دلیل سے عقید امامت بھی ثابت ہوگا ہم توحید کو ثابت کرتے ہیں اللہ کے قرآن سے ہم اپنی نبوت اللہ کے نبی کی نبوت کو ثابت, کے کو ثابت کرتے ہیں اللہ کے قرآن سے ہم قیامت کو ثابت کرتے ہیں اللہ کے قرآن سے جس طرح یہ تین اصول قرآن سے ثابت ہیں تو چوتھا اصول امامت یہ بھی کہاں سے ثابت ہوگا بات سمجھیں اس کو کہاں سے ثابت ہونا چاہیے ایک کتاب ہے کشف الاسرار خمینی نے لکھی ایران کا تھا کشف الاسرار اس نے کتاب لکھی اس کتاب کے صفحہ 105 پہ اس نے عنوان کیم کیا کہ اگر امامت اصول دین میں سے ہے پھر اس کا ذکر قرآن کریم میں سراہتاً کیوں نہیں بات سمجھو اگر یہ اصول دین میں سے ہے تو قرآن میں ذکر ہونا چاہیے دن قرآن کریم میں اس کا ذکر نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے تو عید کا ذکر ہے نبوت کا ذکر ہے قیامت کا ذکر ہے اگر امامت اصول دین میں سے ہے اس کا ذکر قرآن کریم میں ہونا چاہیے اس نے کئی جواب دیے صفحہ 114 پہ جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہتا ہے اصل وجہ یہ ہے اللہ چاہتے تھے قرآن میں امامت کو ذکر کر دیا جائے لیکن خدا نے ذکر کیوں نہیں کیا اندیشہ اور خوف تھا اللہ کے نبی کے جانے کے بعد صحابہ ان آیتوں کو قرآن سے نکال دیں گے اس لیے اللہ نے قرآن میں امامت کو ذکر ہی نہیں کیا آپ بتائیں یہ مسلمانوں کا خدا ہو سکتا ہے جو مخلوق کے ڈر سے آیت نہ اتارے مخلوق کے ڈر سے حکم نہ بتائے یہ مسلمانوں کا خدا ہو سکتا ہے ہم کہتے ہیں مسلمانوں کا خدا نہیں ہو سکتا اللہ مخلوق کے ڈر سے حق نہ بتائے اللہ قرآن کی آیت نہ اتارے یہ مسلمانوں کا خدا نہیں رافضیوں کا خدا ہو سکتا ہے ہم ایسے خدا کو ماننے کے لیے قطن تیار جو مخلوق کے ڈر سے حق بیان نہ کرے نمبر دو چلیں بات چل پڑی اسی کے سمن میں بات سمجھ لیں کہتے ہیں عقید امامت قرآن سے بھی وضاحت کے ساتھ ثابت نہیں اللہ کے نبی سے بھی قرآن حدیث مبارک میں وضاحت سے ثابت نہیں رافظی اپنے عقیدہ امامت خلافت علی بلا فصل پہ جو سب سے مضبوط دلیل سمجھتے ہیں وہ ہے حدیث مبارکہ من کنت تو مولاح علی یون اس حدیث کو خلافت علی بلا فصل پہ اپنی سب سے زیادہ مضبوط دلیل سمجھتے ہیں دیکھیں وقت کم ہے ہم اس کی سندی باس نہیں کرتے کہاں کہاں موجود ہے سندی باس کیا ہے سب کو چھوڑتے ہوئے اگر انسان کے ذہن میں یہ ہو امامت ہے اصول دین میں سے اور یہ ذہن میں ہو اللہ کے نبی نے یہ فرمان کس موقع پر فرمایا اور کیوں فرمایا تو میرے خیال میں خلافت علی بلا فصل کا دعویٰ یہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے چلے حجت الوداع کے موقع پہ مکہ مکرمہ میں پہنچے نوز الحجہ کو اللہ کے نبی پہ قرآن کی آیت اتری ال یوم لکم دینکم اب دیکھیں حضور مکہ میں مدینہ والے کہاں تھے اس وقت جب حضور حج کے لیے گئے تھے تو مدینہ والے کہاں تھے باقی دیں بیں کے مسلمان وہ اس وقت ایک لاکھ کے قریب مجمع تھا جو حضور کے ساتھ حج کر رہا تھا تو تقریباً سب صحابہ اس موقع پہ جمع تھے الوم اکمل تو دینکم نازل ہوئی تو اصول دین اصول دین کیا ہو گئے مکمل ہو گئے اللہ کے نبی وہاں سے واپس آئے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے غدیر خم ایک طالاب ہے چھوٹا سا اللہ کے نبی نے وہاں قیام کیا ان دنوں میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی ہو یہ اللہ کے نبی کی طرف سے کسی شہر کے گورنر یا کسی شہر کے قاضی تھے وہاں کے چند صحابہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور اپنے تحفظات پیش کیے کہ ہمیں حضرت علی سے یہ شکایت ہے ہمیں حضرت علی سے یہ شکایت ہے بات چلتی ہے صحابہ, صحابہ ہیں اور ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں صحابی صحابی سے اختلاف کرے یہ صحابی کو حق ہے غیر صحابی صحابی سے اختلاف کرے یہ قطن اس کا حق نہیں ہے آپ مثال سمجھیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں مسلح پہ کھڑے ہے شیخ الحدیث صاحب مسلح پہ کھڑے ہیں مولانا صاحب اور پیچھے ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہے اب امام کو غلطی لگی پیچھے سے چھوٹے سے بچے نے لکمہ دیا امام نے لکمہ قبول کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی ہو گئی اب امام صاحب نے نماز شروع کی اب ایک شیخ الحدیث صاحب وضو فرما رہے تھے امام نے غلطی کی شیخ الحدیث نے وضو خانے سے کھڑے ہو کر کہا کہ مولانا صاحب آپ غلطی کر رہے ہیں لکمہ دیا امام نے لکمہ قبول کر لیا اب نماز ایم. اب وہ کہ دیکھو چھوٹے بچے نے لکمہ دیا تو نماز ہو گئی میں شیخ الحدیث ہوں میرے پاس الہ میں نے کتابیں پڑھی ہیں اتنی بڑی پگڑی باندھی ہے اتنا بڑا جبہ ہے میں نے لکمہ دیا تو نماز کیوں نہیں ہوگی ہر بندہ کہے گا چھوٹا نمازی بڑے نمازی سے اختلاف کرے یہ اس کو حق حاصل ہے غیر نمازی جتنا بڑا ہو جائے وہ امام سے اختلاف کرے اس کو حق حاصل نہیں ہے ہم بھی کہتے ہیں صحابی صحابی سے اختلاف کرے صحابی کو حق حاصل ہے غیر صحابی صحابی سے اختلاف کرے یہ اس کو قطن حق حاصل نہیں صحابی صحابی سے اختلاف کرے اللہ معاف فرما دیں گے غیر صحابی صحابی سے اختلاف کرے اس بندے کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے صحابہ کا آپس کے اختلاف اور ہے امت کا صحابہ سے اختلاف تو بعض صحابہ کے ذہنوں میں شکایات تھی اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے اللہ کے نبی نے تحفظات کو دور کیا اور دور کیسے ہوئے یہ سمجھے ان شکایت لے کر آنے والوں میں سے ایک صحابی تھے حضرت برعیدہ اسلمی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کو آ کر بتایا کہ حضور ہمیں علی سے یہ گلہ ہے یہ شکوہ ہے یہ شکایت ہے اللہ کے نبی نے شکایات کو دور کیا اور فرمائے کے برعیدہ اگر علی سے تم علی کے بارے میں تمہارے دل میں نفرت ہے تو نفرت ختم کر دو اور اگر تمہارے دل میں پیار ہے تو پیار کو بڑھا دو حضرت مرحدہ اسلم فرماتے ہیں جب میں نے اللہ کے نبی سے یہ سنا خدا کی قسم روئے زمین پر مجھے حضرت علی سے زیادہ محبوب کوئی نہیں تھا آجا. یہ ہے صحابہ کا اپس کے اختلاف جب تحفظات تھے اللہ کے نبی کو بتایا جب وہ تحفظات دور ہو گئے تو پھر فرماتے ہیں حضور کے بعد سب سے بڑے محبوب میرے کون تھے علی المرتضیٰ خیر اسی غدیر خم کے موقع پر اسی تالاب کے اندر رک کر اللہ کے نبی نے شکایات کو دور کیا اس کے بعد اللہ کے نبی نے خطبہ دیا غدیرے اس تالاب کے اندر اس تالاب کے موقع پہ مدینہ والے بھی حضور کے ساتھ نہیں تھے مکہ والے بھی حضور کے ساتھ نہیں تھے جو دائیں بائیں شہروں سے آئے تھے وہ بھی اپنے اپنے شہروں میں چلے گئے چند صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے جو اس طلب پر اللہ کے نبی کے ساتھ رکے اللہ کے نبی نے خطبہ دیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ دیکھو من کن تو مولو علی ال حضرت مولانا حسین علی وہاں بچر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لفظ مولا یہ ایک معنی میں استعمال نہیں ہوتا لفظ مولا کے سولہ معنی ہیں شخص بدلنے سے معنیٰ بدل جائے گا اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں انت مولانا میں اللہ فرماتے ہیں ایمان والے کہتے ہیں انت مولانا اے اللہ آپ ہمارے مولا ہیں اللہ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں ف ان اللہ هو مولاہ وجبریل و صالح المؤمنین دوسرے مقام پہ حدیث مبارک میں اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت زید کو انت اخونا و مولانا اللہ نے اپنے لئے بھی لفظ مولا استعمال کیا جبریل کے لیے بھی لفظ مولا استعمال کیا صالح المؤمنین کے لیے بھی لفظ مولا استعمال کیا حضور نے حضرت زید کے لیے بھی لفظ مولا استعمال کیا اب لفظ ایک ہے جب اللہ کے لیے بولا گیا تو معنی اور ہے جبریل کے لیے بولا گیا تو معنی اور ہے مومنین کے لیے بولا گیا تو معنی اور ہے حضرت زید کے لیے بولا گیا تو معنی اور ہے لفظ مولا کے سولہ معنی ہیں کسی کو جماعت المسلمین نے نہیں سمجھا اس نے کہا عالم کو مولانا کہنا جائز نہیں کسی کو کیپٹن مسعود الدین عثمانی نے نہیں سمجھا اس نے کہا عالم کو مولانا کہنا جیز نہیں ہے کسی کو رافضی نے نہیں سمجھا اس نے غلط استدلال کیا ہم کہتے ہیں شخص بدلنے سے اس کا معنی بدل جائے گا مولا کا معنی محبوب بھی ہے مولا کا معنی دوست بھی ہے مولا کا معنی آقا بھی ہے مولا کا معنی غلام بھی ہے سولہ معنی میں استعمال ہوتا ہے لفظ مولا تو اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت تو مولاو علی ال مسلمانوں بات اچھی طرح ذہن میں رکھو جو مجھ محمد سے محبت کرے گا وہ علی سے بھی پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے علی سے پیار نہ کرے ایسے پیار کا کوئی فائدہ نہیں جس کا میں محبوب اس کا علی محبوب جس کا میں دوست اس کا علی دوست مجھ سے پیار کر کے علی سے نفرت کرے ایسے بندے کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے اب بتائیں مسئلہ امامت ہے اصول دین میں سے اس کا تعلق ہے ویسے جیسے توحید کا ہے اس کی حیثیت وہ ہے جو نبوت کی ہے اس کی حیثیت وہ ہے جو قیامت کی ہے اگر یہ اصول دین میں سے تھا تو اللہ کے نبی اگر خلافت علی کا اعلان کرنا چاہتے تو حجت الوداع کے موقع پہ کرتے یا اس طالاب پہ آ کے کرتے یہ اصول دین میں سے ہے نا امامت اصول دین میں سے توحید نبوت قیامت کی طرح تو اس کے اعلان کی جگہ کعبہ تھی یا یہ تلاب تھا اللہ کے نبی نے اس جگہ پہ اعلان نہیں کیا جہاں سارے صحابہ موجود تھے اس جگہ پہ آ کے کیا جہاں چند صحابہ موجود تھے معلوم ہوا اگر یہ اصول دین میں سے ہوتا حضور وہاں اعلان کرتے اور نمبر دو حضور ایسے ابہامی الفاظ استعمال نہ کرتے حضور واضح لفظوں میں فرما دیتے کہ میرے بعد میرا جانشین کون ہے علی المرتضیٰ ہے حضور نے ایسے الفاظ استعمال کیے جو کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے اس لیے ماننا پڑے گا اس مولا کا معنی محبوب اور دوست ہے اس کا معنی خلیف بلا فصل نہیں ہے رابضی کہتے اللہ کے نبی اس جگہ پہ اعلان کر دیتے خطرہ تھا صحابہ مخالفت کرتے خطرہ تھا نبی کے صحابہ نہ مانتے اس لیے حضور نے اعلان نہیں کیا ہم کہتے ہیں ہم ایسے نبی کو نبی نہیں مانتے ہم اس محمد کو نبی مانتے ہیں اللہ کے نبی گھر میں گئے خاجہ ابو طالب نے بلایا بھتیجے بات سنو آج میرے پاس مشرقین آئے تھے میرے پاس کافر آئے تھے وہ کہتے تھے اگر اس نے دین کی دعوت نہ چھوڑی ہم بھائی کاٹ کریں گے اس کو ماریں گے اس کو جلا وطن کریں گے چاچا آپ کیا کہتے ہیں بیٹا میری خواہش یہ ہے آپ چند دنوں کے لیے رک جائیں اپنی دعوت کو آہستہ کر دیں ہم اس محمد کو نبی مانتے ہیں جس نے اس موقع پہ فرمایا تھا فرمایا اے میرے چچا اگر یہ میرے ایک ثل... ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دیں ایک ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دیں اور کہیں اعلان حق سے باز آ جاؤ خدا کی قسم سورج اور چاند اٹھا دوں گا لیکن اپنی دعوت سے باز نہیں ہوں گا ہم اس نبی کو نبی مانتے ہیں پوری قوم ایک طرف ہو نبی پھر بھی اعلان حق کرتا ہے ہم اس نبی کو نبی نہیں مانتے جو اپنے صحابہ سے ڈر کے اعلان حق نہ کرے بات سمجھ آئی چلیں صحابہ بل وی صوفی او صوفی صاحب سبق کو سبق رہنے دیں بات سمجھ ہم اس نبی کو نبی نہیں مانتے جو اپنے صحابہ سے ڈر کر علی کی خلافت کا اعلان نہ کرے ہم اس نبی کو مانتے ہیں جو شجا بھی تھا جو دلیر اور بہادر بھی تھا جس نے اعلان کیا پوری دنیا ایک طرف ہو جائے میں محمد پھر بھی اکیلا کھڑا رہوں گا اعلان حق سے باز نہیں آؤں گا کہتے ہیں خدا نے ذکر نہیں کیا صحابہ کے ڈر سے محمد نے ذکر نہیں کیا صحابہ کے ڈر سے اللہ کی قسم نہ ہم ایسے خدا کو مانتے ہیں نہ ایسے مصطفیٰ کو مانتے ہیں بات سمجھ آ گئی تو حضرت علی المرتضا رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کا نظریہ خلافت علی بلا فصل کہا چونکہ بات ذمن چل پڑی تو جو وہ دلیل دیتے ہیں ان میں سے ایک دلیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تو ان کے ہاں عقیدۂ امامت کی حیثیت کیا ہے اصول دین اس کی حیثیت کیا ہے اصول دین کتنے ہیں اصول دین پانچ نمبر ایک توحید نمبر دو نبوت نمبر تین قیامت نمبر چار امامت اور نمبر پانچ عدل یتینت کہہ لیں آگے دیکھیں جو بندہ امام کو نہ مانے کہتے ہیں میں امامت کو نہیں مانتا اس کا حکم کیا ہے ان کے نزدیک اس بندے کو کیا کہنا چاہیے ایک کتاب اصول کافی جلد ایک صفحہ دو سو کتاب الحجہ اس کے اندر حضرت امام جعفر صادق کا قول موجود ہے فرماتے ہیں ناہن الزین فرض اللہ تعطنہ ہم ایسے لوگ ہیں جن کی اطاعت کو اللہ نے فرض فرمایا ہے آگے فرماتے ہیں من انکرنا کرانہ کا کافرا جو بندہ ہمیں امام نہ مانے وہ کون بعض جو امامت کو نہیں مانتا وہ کون ہے دوسری کتاب دیکھے حیات القلوب جلد پانچ صفحہ اکاسی فصل چہاروں در بیان وجوب امام است یہ حیات القلوب باکر مجلسی کی ہے آپ کی فیل میں موجود ہے ان کے علماء کا تعارف کتابوں کا تعارف بارہویں صدی میں ان کا بہت بڑا مشتد گزرا ہے ملہ باکر مجلسی بہت گندی زبان کا مالک تھا یہ اپنی کتاب حیات القلوب جلد پانچ صفح اکاسی پہ کہتا ہے حضرت امام رضا کی طرف منسوب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا ہر کے شب و توقف نمایات در امامت امام کا فہرست جو بندہ امام کو نہیں مانتا شک کرتا ہے یا مانتا ہے لیکن زبان سے اظہار نہیں کرتا توقف کرتا ہے امامت کی امام, امام کی امامت کے بارے میں شک کرنے والا کون ہے کافرست یہ بندہ دیر اسلام سے نکل جائے گا اور کیا ہو جائے گا کافر ہو جائے گا اسی طرح حیات القلوب جلد پانچ صفحہ نمبر اٹھتر پہ اسی باقر مجلسی نے لکھا بدا کے نزت شیعہ اقرار ب امام از اصول دین است یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ امامت کا اقرار کرنا شیوں کے نزدیک اصول دین میں سے ہے و بتر کے آ در احکام آخرت بکفار شریک اس جو بندہ امام کی امامت نہیں مانتا قیامت کے دن اس کا حشر کافروں کے ساتھ ہوگا اور یہ بندہ جہنم میں جائے گا وہ در اکثر احکام دنیاوی بر اوش مسلمان بعشہ سلوک میں کند ہاں دنیا میں ہم تکیے کی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ رکھیں گے لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو امامت کی امام کی امامت کے انکار کرنے والا کہاں جائے گا جہنم میں جائے گا یہ بندہ کافر ہے جی آگے دیکھیں یہ ہے ان کے نزدیک مسئلہ امامت کی اہمیت اور جو بندہ امام کو نہیں مانتا اس کے نزدیک ان کا ان کے نزدیک وہ بندہ کیا ہے دیرِ اسلام سے خارج ہے میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ ہمارا اور ان کا بنیادی اختلاف مسئلہ امامت ہے یہ اس کو اپنے اور ہمارے درمیان حد فاصل سمجھتے ہیں اسی وجہ سے ایک آدمی سید محمد حسین طہرانی نے ایک کتاب لکھی ہے معرفت الامام کے نام سے اٹھارہ جلدوں میں اس کتاب کی شروع یہاں سے کیا ابتداء یہاں سے کی ہے کہتے اساس الختلافی بین شیعہ و سننا اعل سنت اہل و شی کے درمیان جو حد فاصل ہے اختلاف کی بنیاد ہے وہ کیا ہے کہتے ان اساس الاختلافی بین نشیتِ و سنتی ین فی مسلۃ الولا فشیت و ان الامام امام ان یقون معصوماً وََ منصب من قبل اللہ سبحانه و تعالیٰ کہتے ہمارے درمیان اہل سنت کے درمیان بنیادی اختلاف کیا ہے مسئلہ امامت کے متعلق ہے ہم کہتے ہیں ان الامام یجب ان یقون معصوما امام کے لیے پہلی شرط یہ ہے امام معصوم ہو و منصب من کی بلی اللہ تعالیٰ اور دوسری شرط یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہو ہم کہتے ہیں امام کو مقرر بھی خدا کرتا ہے اور امام تمام گناہوں سے پاک بھی ہوتا ہے اس کے برخلاف اعل سنت کہتے ہیں نہ امام خدا کی طرف سے مقرر ہوتا ہے اور نہ ہی امام گناہوں سے پاک ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہم تو نبی کے صحابہ کو پاک نہیں مانتے صحابہ کو معصوم نہیں مانتے تو غیر صحابہ کو معصوم کیسے مانیں گے خیر ان حوالہ جا سے ثابت ہوا یہ دو باتیں ثابت ہوئی نمبر ایک ان کے نزدیک عقید امامت اصول دین میں سے ہے اصول دین میں توحید بھی ہے نبوت بھی ہے اور قیامت بھی ہے لہٰذا جس دلیل سے توحید نبوت قیامت ثابت ہوتی ہے اسی دلیل سے امامت بھی ثابت ہوگی لیکن ثابت نہیں وہ قرآن میں بھی نہیں وجہ خمینی نے بیان کی وہ حدیث میں بھی نہیں وجہ رافضی بیان کرتے ہیں قرآن میں نہیں اللہ ڈرتا ہے اور حدیث میں نہیں پیغمبر ڈرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اللہ اور محمد اظہار حق میں ڈر صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسے نبی کو نبی بھی نہیں مانتے اور ایسے خدا کو خدا بھی نہیں مانتے اور نمبر دو جو بندہ امامت کو نہیں مانتا ان کے نزدیک وہ بندہ دیر اسلام سے خارج ہے معلوم ہوا کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو بنیادی اور اصل اختلاف ہے وہ کس میں ہے مسئلہ امامت کے متعلق جی آگے دیکھیں. اوصاف امام امام کے اندر کون سی چیزوں کا ہونا ضروری ہے امام کیسا ہونا چاہیے کن کن اوصاف کا ہونا چاہیے آپ جب اس موضوع پہ کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے مختلف کتابوں کے اندر مختلف مقامات پر آپ کو ایما کے یہ اوصاف مل جائیں گے لیکن ہم نے اس کو ترتیب کے ساتھ بیان کر دیا امام کے اندر یہ اوصاف مانتے ہیں اس کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں نمبر ایک امام میں ایسے اوصاف ہونے چاہیے جن کے اندر امام اور عام بندے کے درمیان فرق ہو جائے امام اور امتی کے درمیان فرق ہو جائے امام کے اندر ایسے اصاف ہونے چاہیے نمبر دو امام کے اندر وہ اوساف ہونے چاہیے جو نبوت کے اندر ہوتے ہیں جو خاصہ ہیں اللہ کے نبی کے اور نمبر تین امام کے اندر وہ اوصاف ہونے چاہیے جو خاصہ ہیں اللہ تعالی کے تو اب دوسرے لفظوں میں سمجھیں یہ امامت کے اصاف کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں امام یہ عام امتی سے الگ عام امتی سے ممتاز نمبر دو امامت کا نبوا امامت نبوت کی طرح ہے اور نمبر تین امام خدا کی طرح ہے اس کی وجہ کیا ہے آپ حضرت تاریخ اٹھا کے دیکھیں میں صرف اپنی کتابوں کی بات نہیں کرتا آپ کتب روافظ اٹھا کر دیکھیں امت میں سب سے پہلے عقید امامت کو متعارف کرانے والا شخص وہ عبداللہ بن صبا یہودی تھا اس عقیدے کو امت میں سب سے پہلے لانے والا کون تھا عبداللہ بن سبا اور اس کی دعوت دیکھیں دعوت کیا ہے اس کی دعوت تین حصوں میں تقسیم ہے یہ بندہ کون تھا بہار الانوار انوار میں باقر مجلسی نے لکھا رجال کشی میں لکھا ہے کہ یہ پہلے یہودی تھا پھر مسلمان ہوا اور اسلام کے لبادے میں آیا جب تک مسلمان نہیں تھا یہ یہودی تھا لوگوں کو کہتا تھا حضرت یوشا بن نون حضرت موسیٰ کے خلیفہ بلا فصل تھے اب جراثیم پہلے سے تھے اب یہ اسلام کے اندر گھسا اسلام کے اندر داخل ہوا جو جو باتیں حضرت یوشا بن نون کے بارے میں کرتا تھا اسلام کا لبادہ اڑھنے کے بعد وہ ساری باتیں حضرت علی کے بارے میں کرتا تھا انہیں بھی خلیفہ بلا فصل مانتا تھا حضرت علی کو بھی خلیفہ بلا فصل مانتا تھا لیکن یہ بندہ قبیض کے یہودی تھا یہودیوں کی فطرت میں مکاری ہے یہ چال بازی ہے یہ بڑے بدبخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں اس لیے اس نے کلمہ پڑھتے ہی الل اعلان اور فوراً دعوت شروع نہیں کی اس کی دعوت تین حصوں میں تقسیم تھی نمبر ایک لوگو علی سے پیار کرو لوگو علی سے محبت کرو علی کا ساتھ دو علی کے ساتھ خیر خی والا معاملہ کرو یہ اس کی دعوت کی پہلی سیڑھی تھی یہ سٹیپ بائی اسٹپ یوں چلا پہلی دعوت علی سے پیار کرو لوگوں نے اس کی بات کو قبول کیا یہ تھوڑا سا اوپر بڑھا کہنے لگا خلافت علی خلافت اللہ کے نبی کے بعد علی کا حق تھا جو صدیق نے نہیں دیا خلافت علی کا حق تھا جو فاروق نے نہیں دیا خلافت علی کا حق تھی جو عثمان نے نہیں دیا یہ اس نے نظریہ دیا نمبر دو اس نے بات کی باب فدق سیدہ فاطمت الظہرہ کا حق تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دبا دیا صدیق اکبر نے حضرت فاطمت الظہرہ رضی اللہ عنہ کا حق نہیں دیا فدق ان کا حق بنتا تھا یہ اس کی دعوت کا دوسرا حصہ تھا اب بات چڑ پڑی درمیان میں فدق کے معاملے میں بھی بات ذہن میں رکھیں آج کا شیعہ اس مسئلے پہ بہت زور دیتا ہے کہ فدق فاطمہ الظہرا کا حق تھا جو ابو بکر صدیق نے نہیں دیا حضرت ابو بکر صدیق نے بی بی کا حق غصب کر لیا ہم کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے حضرت فاطمہ الظہرہ رضی اللہ عنہ کا حق روافض کے اصول کی روشنی میں باب فدق فاطمہ کو ملنا ہی نہیں چاہیے تھا اب دیکھیں میں نے شروع میں آپ سے کہا ہے ایک مسئلے پہ تفصیلی گفتگو یہ ڈیڑھ گھنٹے میں نہیں ہونی بارہ دنوں میں نہیں ہونی آپ صرف اشارہ ذہن میں رکھیں ہم اصولی گفتگو کر رہے ہیں کہ دیکھیں حضرت فاطمہ تو باب فدق کی مستحق تھی شیعہ کتب کی اور اصولی کتابوں کی روشنی میں باب فدق فاطمۃ الظہرا کا حق بنتا ہی ایک جواب تو وہ ہے حضرت فاطمہ کا حق نہیں تھا ایک جواب تو وہ ہے جو کل استادی نے عقیدہ حیات کے زیمن کے اندر ایک اشارتن فرمایا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے حضرت فاطمہ تزہرہ ابو بکر کے پاس گئی ابو بکر فدق میرا حق تھا میرے والد کا تھا آ مجھے حصہ دیں حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا فاطمہ دیکھو میں نے اللہ کے نبی سے سنا اللہ کے نبی نے فرمایا میں نبی ہوں اور نبی دنیا سے چلا جائے لا نور رسو نورسو دنیا میں اے تو کسی کا مالی وارث نہیں بنتا دنیا سے جائے تو کوئی ان کا وارث نہیں بنتا ما ترکنا فو صدقہ نبی جو کچھ چھوڑ کے جائے وہ کیا بن جاتا ہے نبی جو کچھ چھوڑ کے جائے وہ کیا بن جاتا ہے وہ صدقہ بن جاتا ہے حضرت قاسم العلوم بلخیرات مولانا محمد قاسم نوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیت و میں اس سوال کا جواب دیا شیعہ الزام لگاتے ہیں حضرت فاطمہ کا حق تھا صدیق نے نہیں دیا حضرت نے کئی جواب دیے ان جوابوں میں سے ایک جواب یہ ہے کہ دیکھیں صدقہ ہمیشہ وہ کرتا ہے جو زندہ ہو صدقہ کون کرتا ہے جو زندہ ہو مال اس کی ملک سے نکلتا ہے جس کے جسم کے تمام اعضاء سے روح نکل جائے جسم اور روح کا تعلق ختم ہو جائے اس کی ملک سے مال نکل جاتا ہے اللہ کے نبی کے پورے جسم سے روح نکلی نہیں بلکہ روح سمیٹ گئی کلب تحر میں جب روح نکلی نہیں تو مال بھی ملک سے نکلا نہیں جب مال ملک سے نہیں نکلا تو حضرت فاطمہ وارث بھی آپ حیران ہوں گے حضرت نوطوی رحمۃ اللہ ایک مرتبہ حج پہ تھے مکہ مکرمہ میں تھے یہ ضمن الباعث ذہن میں رکھے حضرت نوطوی رحمۃ اللہ حج کے موقع پہ تھے اور حضرت کے پیر و مرشد سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ لے وہ بھی اسی دوران حج پر تھے پیر مرید دونوں اکٹھے تھے حضرت ننوتوی رحمۃ اللہ حدیت و شیعہ لے کر حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں پہنچے حضرت شیعہ یہ اعتراض کرتے ہیں ہم یہ جواب دیتے ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں ہر چھوٹے کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنا علم اپنی کارگزاری بڑے کو سنیں تو انہوں نے پیر کو سنائی حضرت حاجی صاحب کو کہ روا... رافضی اعتراض کرتے ہیں کہ فاطمہ تو زہرا کا حق تھا باب فدق جو صدیق نے نہیں دیا حضرت میں نے یہ جواب دیا ہے کہ روح سمٹ گئی روح قلب اطہر میں آ جب روح نکلی نہیں تو مار ملک سے نکلا نہیں جب مار ملک سے نہیں نکلا تو فاطمہ حق کیسے فاطمہ کا کیسے حق بنتا تھا وہ تو صدقہ ہے اور صدقہ کون کرتا ہے صدہ زندہ ہی کرتا ہے صدقہ مردہ تو نہیں کرتا مردے کی طرف سے تو کیا جا سکتا ہے لیکن مردہ کبھی خود صدقہ نہیں کرتا حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مول قاسم میرا دل کرتا ہے آپ اس موضوع پہ مستقل کتاب لکھیں یہی سنایا نا کہ روح نبی کی نہیں نکلی روح سمٹ گئی قلب میں حیات موجود تھی حضرت حاجی صاحب نے کیا فرمایا بولی قاسم میرا دل کرتا ہے آپ اس موضوع پہ آپ حیران ہوں گے دنیا میں دو فتنے ایسے ہیں جو وجود میں نہیں آئے تھے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا تعاقب کرنے کے لیے افراد پہلے تیار کیے حضرت پیر مہر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں تھے حضرت حاجی صاحب الرحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں تھے پیر مہر علی شاہ نے فرمایا حضرت حاجی صاحب میرے دل کی دو خواہشیں ہیں آپ مہربانی فرمائیں ان کو کامل اور مکمل کریں آپ میری تمنؤ کو پورا کریں حضر نے پوچھا فرمائیں میری پہلی خواہش یہ ہے میں آپ کے ہاتھ پہ بطور برکت کے بیت کر لوں تاکہ قیامت کا دن ہو جب آپ کے مری دین کے صف لگے میری خواہش یہ ہے کہ حاجی امداد اللہ کی مرید کی صفوں میں پیر محر علی بھی موجود ہو. یہ میری پہلی خیش ہے. حاجی صاحب نے بیعت کر لی دوسری خیش کیا ہے حضرت میرا دل کرتا ہے جو زندگی کے باقی دن ہیں حرم میں گزاروں مکہ مدینہ میں گزاروں یہاں مجھے موت ہے اسی جگہ پہ دفن ہو جاؤں حاجی صاحب نے فرمایا کہ پیر مہر علی تمہارا یہاں رہنا مناسب نہیں تم ہندوستان واپس چلے جاؤ ان قریب ہندوستان سے ایک فتنہ اٹھنے والا ہے اگر تم جا کر کام نہ بھی کرو صرف وہاں جا کر بیٹھے بھی رہو تمہارے بیٹھنے کی وجہ سے اللہ اس فتنے کو دبا دیں گے حضرت پیر میرا علی شاہ واپس ہے جب واپس ہندوستان میں پہنچے تو ہندوستان میں فتنہ مرزا شروع ہو چکا تھا ابھی شروع نہیں تھا حاجی صاحب مکہ میں تھے فتنہ ہندوستان سے اٹھنا تھا فرمایا کہ ان قریب ہندوستان سے فتنہ اٹھنے والا ہے وہاں جا کر تم بیٹھ جاؤ اللہ تم سے اس اس فرقے کے خلاف بہت کام لیں گے حضرت جب واپس ہے تو فتنہ کون سا اٹھ چکا تھا فتنہ مرزائیت وجود میں نہیں آیا تھا حاجی صاحب نے تعقب کے لیے پیر مہر علی شاہ کو بھیجا فتنہ مماتیت وجود میں نہیں آیا تھا حاجی صاحب نے کتاب لکھنے کے لیے مولانا قاسم کو فرمایا باسمتی آپ سمجھیں گے پتہ نہیں مناسبت کیا ہے ادھر مرز ادھر مماتی آپ دونوں کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں جو طرز استدلال مرزے کا تھا وہی طرز استدلال آج مماتیوں کا ہے مرزا غلام قادیانی کہتا ہے حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے دلیل کیا ہے وما محمد اللہ رسول قط خلط من قبل رسول اور کہتے حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے دلیل کیا ہے اموات الغیر احیا حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے دلیل کیا ہے کلفسن ذائق الموت حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے دلیل کیا ہے کلو شین کلو شین ہال اللہ کل من فان وہ کہتے حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے دلیل اموات غیر احیا میں آسمانوں پہ زندہ نہیں مانتا دلیل ان کا میتوں و انہم میتون حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پہ زندہ نہیں مانتا دلیل کل نفسن ذائقۃ الموت یہ کہتے میں نبی کو قبر میں زندہ نہیں مانتا دلیل اموات غیر احیاء وہ آسمان پہ زندہ نہیں مانتا دلیل وہی آیت یہ قبر میں زندہ نہیں مانتا دلیل وہی آیت نہ استدلال اس کا ٹھیک ہے نہ استدلال اس کا ٹھیک ہے وہ آیت پیش کرے حضرت عیسیٰ تب بھی زندہ یہ آیت پیش کرے نبی قبر میں تب بھی زندہ نہ دلیل اس کی بنتی ہے نہ دلیل اس کی بنتی ہے نمبر دو آپ روحانی خزین اٹھا کے دیکھیں شیطانی مرزے کی اٹھا کے دیکھیں اس میں وہ کہتا ہے حضرت عیسا فوت ہو گئے حضرت عیسہ کی وفات پہ اجماع صحابہ ہے طرز استدلال دیکھیں پھر آپ مجھے بتائیں ان دونوں کی سوچ میں فرق کتنا ہے یہ دونوں کی سوچ حزب نال بن نال ہے کہتے حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے حضرت عیسیٰ کی وفات پہ تمام صحابہ کا اجماع ہے بلکہ اس سے بڑھ کے کہتا ہے اتنا مضبوط اجماع خلافت صدیق پہ نہیں ہے جتنا مضبوط اجماع صحابہ وفات عیسیٰ پہ ہے دلیل کیا ہے کہتے آپ نے بخاری نہیں پڑھی جلد ایک صفحہ پانچ نہیں پڑھا اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے اللہ کے نبی چار تھے صدیق اکبر تشریف لے آئے محمد قد رسول من اکبر نے عید پڑھی حضور بھی نبی تھے قد خلط اس کا معنی کرتے فوت ہو گئے آپ سے پہلے بھی رسول فوت ہو گئے کہتے صدیق نے جب یہ عید پڑھی کہ حضور سے پہلے نبی فوت ہو گئے کسی صحابی نے انکار کیا حضرت صدیق نے تلاوت کی کہ حضور سے پہلے نبی فوت ہو گئے کسی صحابی نے انکار کیا کسی صحابی نے کھڑے ہو کر کہا کہ صدیق کیسی بات کرتے ہو عیسیٰ تو زندہ ہیں آپ کیسی بات کرتے ہیں صدیق نے آیت کی تلاوت کی تمام صحابہ خاموش رہے کہتے مجھے بتاؤ قد خلط من قبل ہی اس قبل ہی میں حضرت عیسیٰ ہیں یا نہیں حضرت صدیق کیا فرماتے آپ سے پہلے نبی اس کا معنی فوت ہو گئے اس قبل ہی میں حضور سے پہلے حضرت عیسیٰ ہیں یا نہیں ہے ہم کہتے حضرت عیسیٰ ہیں کہتے آ مجھے بتاؤ دنیا بھر میں اس وقت ایک صحابی بتا دو جس نے کھڑے ہو کر صدیق کا ہاتھ پکڑا ہو صدیق کیسی بات کرتے ہو حضرت عیسیٰ زندہ ہیں آپ یہ کیسی پیش کرتے ہیں کسی ایک صحابی نے انکار نہیں کیا معلوم ہوا وفات مسیح پہ تمام صحابہ کا اجماع ہے ادھر سے یہ کھڑا ہوا کہتے حضور قبر میں زندہ نہیں دلیل یہی خطب صدیق اکبر صدیق نے کہا من کان محمد فعین محمدن قدمہ تھا آ کہتے جب اللہ کے نبی کے صحابی صدیق نے یہ جملہ کہا کسی ایک صحابی نے صدیق کو روکا وہ کیا کہتا ہے جب صدیق نے جملہ کہا کسی ایک نے نہیں روکا یہ کہتے ہے جب جملہ کہا کسی ایک نے نہیں روکا وہ کہتا ہے خطبہ صدیق کے اکبر دلیل ہے کہ عیسیٰ زندہ نہیں یہ کہتا ہے خطبہ صدیق کے اکبر دلیل ہے کہ حضور زندہ نہیں وہ کہتے تمام صحابہ کا اجماع حضرت عیسیٰ وہاں زندہ نہیں یہ کہتے تمام صحابہ کا اجماع حضور قبر میں زندہ نہیں یہ کہتے کسی ایک صحابی نے انکار نہیں کیا عیسیٰ تو زندہ ہیں یہ کہتے کسی ایک صحابی نے نہیں کہا حضور تو زندہ ہیں جس خطبہ صدیق اکبر سے مرزے نے استدلال کیا اسی خطبِ صدیق اکبر سے مماتی نے استدلال کیا نہ استدلال اس کا ٹھیک ہے نہ استدلال اس کا ٹھیک ہے ماں محمد اللہ رسول صدیق نے پڑھی عیسیٰ تب بھی زندہ منقانا یاب محمدن فنّا محمدن قدماتہ صدیق نے پڑھی حضور تب بھی زندہ بات سمجھ تو جو طرز استدلال اس کا تھا وہی طرز استدلال وہ کہتے ہیں میں حیات مسیح کا قیال ہوں لیکن وہ حیات نہیں مانتا جو مولوی کہتے ہیں میں وہ حیات مانتا ہوں جو اللہ کہتا ہے مرزا غلام قادیانی روحانی خزین میں کہتا ہے میں حیات مسیح کا قید ہوں لیکن وہ حیات نہیں جو مولوی کہتے ہیں وہ حیات جو اللہ کہتے ہیں اللہ کون سی حیات کہتے ہیں وما کا تلوح وما ہو عیسیٰ سولی پر بھی نہیں لٹکے عیسیٰ کو قتل بھی نہیں کیا گیا وماں کا یقینا پکی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام بچ گئے بررفا اللہ علیہ بلکہ خدا نے ان کی روح کو اٹھا لیا خدا نے ان کی روح کو اٹھا لیا کہتے ہیں میں حیاتِ مسیح کا کیل ہوں جس میں سری کے ساتھ نہیں جس میں مثالی کے ساتھ عیسیٰ کی روح یہاں سے نکلی دوسرے جسم میں داخل ہوئی جسے جسم مثالی کہتے ہیں میں اس عیسیٰ کو زندہ مانتا ہوں دنیاوی جسم کو زندہ نہیں مانتا یہ بھی کہتا ہے میں حیات النبی کا قل ہوں لیکن حیات وہ نہیں جو قاسم نوتوی کہے حیات وہ نہیں جو رشید احمد گنگوہی کہے حیات وہ نہیں جو علماء دیوبند کہیں میں وہ حیات مانتا ہوں جو اللہ نے کہا اللہ نے, کہا اللہ نے کون سی کہا ولاۃ یقلفی سبیل اللہ اموات شہید کے جسم کو مردہ نہ کہو بلاہیا بلکہ اس کی روح زندہ ہے وہ کہتے عیسیٰ کا جسم سولی پہ نہیں لٹکا خدا نے روح کو اٹھایا یہ کہتے شہید کا جسم مردہ نہیں اس کی روح زندہ ہے ہم کہتے جو طرز استدلال اس کا تھا وہی طرز استدلال اس کا ہے وہ کہتے مسیح کے جسم سے روح نکلی دوسرے جسم میں داخل ہوئی جسے جسم مثالی ہی کہتے ہیں میں اس جسم کو زندہ نہیں مانتا جس میں مثالی کو مانتا ہوں یہ کہتے حضور کے جسم سے روح نکلی دوسرے جسم میں داخل ہوئی جسے جسم مثالی کہتے ہیں میں اس جسم کو زندہ نہیں مانتا میں جس میں مثالی کو زندہ مانتا ہوں جس میں عنصری کی حیات وہ نہیں مانتا مماتی بھی نہیں مانتا جس میں مثالی کی حیات وہ مانتا ہے مماتی بھی مانتا ہے اس لیے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پیر مہر علی شاہ سے فرمایا آپ جاؤ مرزایوں کے خلاف کام کرو اور حضرت نوتوی سے فرمایا آپ آب حیات لکھو مماتیوں کے خلاف کام کرو <تصفيق> ابھی فتنہ وجوہ میں آیا نہیں تھا حاج صاحب نے پہلے بھیجا پھر حضرت نوتی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ سنے حضرت ال فرماتے ہیں میرے شیخ نے حکم دیا اب میری خواہش یہ ہے اللہ کے گھر سے کتاب شروع کروں اور نبی کے در پہ جا کے ختم کروں پھر حضرت نے قلم اٹھایا اور کتاب کا نام رکھا آب حیات اس ایک حدیث پہ حضرت ننوطوی نے پوری کتاب لکھ ماری آب حیات اور اتنی مضبوط کتاب اتنی زبردست کتاب حضرت گنگوہی سے پوچھا گیا عقیدہ حیات کیا ہے اپنا عقیدہ لکھا فرمائے تفصیل جانتے ہو تو جاؤ آب آب حیات پڑھو مولانا نوتوی کی عرب کے علماء نے لکھا حیات النبی کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ کی اس وقت ہندوستان کے جید علماء نے المحنت اللمفنت لے کر آب حیات کی المحنت المفند لے کر اس پہ تصدیقی دستخط کیے اور المحنت میں موجود ہے اگر عقیدہ حیات پہ تفصیل جاتے ہو مولانا ننوتوی کی آب حیات دیکھو ہم کہتے ہیں حضرت گنگوہی سے پوچھا جائے وہ بھی بات آب حیات کی کرتے ہیں محمد والو سے پوچھا جائے وہ بھی بات آب حیات کی کرتے ہیں انیس سو ستاون کے بعد عنایت اللہ شاہ گجراتی کو پتہ چلا یا محمد حسین نیلوی کو پتہ چلا کہ حضرت ننوطوی کا یہ عقیدہ قرآن کی سترہ آیتوں کے خلاف ہے پہلے کسی عالم کو پتہ نہیں چلا ان کو پتہ چلا ہم کہتے ہیں جس بندے کی تعریف مولانا گنگوہی کر دیں آب حیات کی تصدیق المحنت والے کر دیں پھر ہم تمہاری بات نہیں مانتے کیوں مولا نوتوی بھی عالم تھے المحن والے بھی علماء تھے مولانا ننوتوی بھی عالم تھے حضرت گنگوہی بھی عالم تھے اور ہم نے یہ تو اصول پڑھا ہے قدر زر ذر گر بانت قدر جوہر جوہری نہ کی قدر گنگوہی جانتا ہے نہ کی قدر پن پیر والے نہیں جانتے بات سمجھی جی بات سمجھ گئی تو یہ ہے مسئلہ امامت کہاں سے بات چلی تھی امام اور امتی میں فرق امام اور باب فدق چل رہا تھا باب فدق چل رہی تھی تو اس کی عبداللہ بن صبا کی دعوت کے کتنے حصے تھے تین اسے نمبر ایک حضرت علی سے پیار کرو لوگوں نے قبول کیا بات جو ٹھیک تھی جب اس نے دیکھا کہ تیر نشانے پہ لگا تو کیا کہا حضرت علی خلیفہ بلا فصل باب فدق فاطمۃ الظہرہ کا حق تھا جو صدیق نے نہیں دیا اس پہ میں بتا رہا تھا شیعہ کتب کی اصولوں کی روشنی میں باب فدق فاطمت الظہرا کا حق نہیں بنتا تھا آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں یہ باب فدق اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا تھا اور بطور مال فی کے آیا تھا مال فہ دشمن سے لڑائی ہو اور مال آ جائے اسے غنیمت کہتے ہیں بغیر لڑی کے مال مل جائے اسے مال فے کہتے ہیں اللہ کے نبی کی خدمت میں کیسے آیا بطور مال فی کے اب ہم شیعوں سے پوچھتے ہیں آپ بتائیں اگر حضور کی زندگی میں مال فح آ جائے اس مال فیک کا حکم کیا ہے آپ اٹھا کر دیکھیں اصول کافی جلد ایک صفحہ چھ سو پانچ باب الفلفال اطبیان فی تفسیر القرآن جلد پانچ صفحہ بہتر تفسیر صافی جلد تین صفحہ ایک سو اکسٹھ اس میں آپ کو جو ساری باتیں ملیں گی میں خلاصہ سامنے رکھ دیتا ہوں ساری عبارتوں کا خلاصہ کیا ہے مال فع کا حکم کیا ہے ہی علی اللہ ولی رسولی ولیمن قام مقام ہُو جب تک نبی دنیا میں ہو مالف نبی کا ہوتا ہے نبی دنیا سے چلا جائے مالف نبی کے خلیفے کا ہوتا ہے نبی دنیا میں ہو مالف نبی کا نبی دنیا سے چلا جائے مالف نبی کے جانشین کا ولی صلی عہدن فی ہی دنیا میں کسی انسان کو حق نہیں ہے حضور کے خلیفے پہ پیغمبر کے جانشین کے فیصلے پہ اعتراض کرے جو اللہ کے نبی فرما دیں اس کو ماننا بھی ضروری ہے جو فیصلہ نبی کے مالفہ فہ میں پیغمبر کا جانشین فرما دے اس کو ماننا بھی ضروری ہے اس سے معلوم ہوا مالفہ حضور کے بعد کس کا ہوگا پیغمبر کے خلیفے کا اور کون تھے وہ چلو بقول تمہارے غاز سے صحیح تھے تو صحیح نا بقول تمہارے غازے بھی تھے انہوں نے حق دبا لیا لیکن خلیفہ تو وہی تھے نا اب شیعہ اصول کافی کہتی ہے وہ اصول کافی جس کے بارے میں تمہارے ننگے امام نے کہا حاضہ کافی شیعہ تینہ یہ ہمارے شیوں کے لیے کافی ہے اس اصول کافی میں موجود ہے جب تک نبی دنیا میں ہو مالف نبی کا جب نبی دنیا سے چلا جائے مال نبی کے جانشین کا تو نبی کا جانشین کون تھا تو صدیق کا حق بنتا تھا یہ جی حضرت فاطمہ کا دوسری بات آدمی دنیا سے چلا جائے وراثت دو طرح کی چھوڑ کے جاتا ہے بعض اموال وہ ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں اور بعض اموال وہ ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتے اسے کہتے ہیں بعض دادے وہ ہیں جو منقولہ ہیں اور بعض وہ ہیں جو غیر منقولہ ہیں آپ کے والد دنیا سے چلے گئے انہوں نے پیسے چھوڑے آپ یہاں رکھے تو ٹھیک ہے یہاں سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ چلے جائیں یہ ہے جداد منقولہ جداد غیر منقولہ والے دنیا سے چلا گیا اس نے مکان چھوڑا آپ مکان کو اس جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کر لے جائیں کیا خیال ہے کہتے ہیں نا تین بھنگی تھے چرسی وہ ایک مرتبہ جا رہے تھے دوپہر کا وقت تھا بالکل فولڈ تھے ٹن تھے تو انہوں نے دیکھا کہ مسجد کھڑی ہوئی ہے اور کھڑی دھوپ میں ہے دوپہر کا وقت دھوپ تو آنی تھی انہوں نے کہا یار اللہ کا گھر ہے کوئی نیکی کرنی چاہیے اس کو نا تھوڑا سا سہ پہ کھڑا کر دیں مسجد کو اب انہوں نے دھکا لگانا شروع کیا مسجد کو لگا رہے ہیں لگا رہے ہیں لگا رہے ہیں لگے رہے بیچارہ سارا دن جب مغرب کا وقت ہوا تو دھوپ کیا ہو گئی خود ختم ہو گئی تو انہوں نے کہا چلو ہم نے زندگی میں ایک نیکی کی ہے خدا کے گھر کو دھوپ سے ہٹا کر ہم نے سہ میں کھڑا کر دیا تو یہ ہے جداد بعض سمجھے بعض جائدادیں وہ ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہیں بعض جائدادیں وہ ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتی شیعہ اصول شیوں کا اصول یہ ہے آدمی دنیا سے چلا گیا مال دو طرح کے نمبر ایک منقولہ نمبر دو غیر منقولہ آدمی دنیا سے چلا گیا وارث دو طرح کے نمبر ایک بیٹا نمبر دو بیٹی جب آدمی دنیا سے چلا جائے جائداد وہ ہو جو منقولہ ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جائے اس میں بیٹے کو بھی ملے گا حق بیٹی کو بھی ملے گا آدمی دنیا سے چلا گیا جے داد وہ چھوڑی جو غیر منقولہ تھی ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتی اس میں وراثت صرف بیٹے کو ملے گی اس میں عورت کا حق نہیں ہے آپ روے کافی اٹھا کے دیکھیں جلد پانچ صفحہ ایک سو اٹھائیس پہ حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کا کول موجود ہے فرمت ان نسا لا یا من العرض سیاح ولا من القاری ہم اس کا معنی یہ کرتے ہیں حضرت امام محمد باقر نے فرمایا آدمی دنیا سے چلا جائے جداد غیر منقولہ چھوڑ کے جائے ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ جیداد منتقل نہ ہو سکے اس میں عورت وارث نہیں بن سکتی آپ بتائیں باب فدق باغ فدق یہ جیداد منقولہ ہے یا غیر منقولہ اور حضرت فاطمہ یہ مرد ہیں یا عورت تو تمہارے اصولوں کی روشنی میں تو حضرت فاطمہ وارث بنتی نہیں تم کس پہ شور کرتے ہو بات سمجھے میں نے کہا تفصیل میں ہم نہیں جاتے آپ ان کی کتابوں کے اصول کی روشنی میں دیکھیں اگر یہ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہیں تمہارے امام کا قول موجود ہے ہی عل اللہ ولی رسولی ولی منقامہ مقامہ بادہ یا ضوح سا ولی صلی عہدنفی حق جب تک امام نبی دنیا میں ہو مالف نبی کا نبی دنیا سے چلا جائے مالف نبی کے جانشین کا جانشین صدیق تھا حق صدیق کا بنتا تھا یہ الگ بات ہے شیعہ کتابوں میں موجود ہے حضرت ابوبکر بکر صدیق نے فرمایا فاطمہ جو کام نبی اس باغ میں کرتے تھے وہی کام میں کروں گا باقی بات ہے مال کی صدیق کا سارا مال نبی کی بیٹی بے قربان ہے میں سارا مال دینے کو لیتیار ہوں لیکن اس باغ فدق میں میں نبی کے راستے سے ایک انچ بھی ہٹ نہیں ہٹوں گا جو معاملہ نبی نے کیا وہی معاملہ میں کروں گا تو عبداللہ بن سبا کی دوسری دعوت کیا تھی تھوڑا سا پیچھے ریوارس ہے نا دوسری دعوت کیا تھی حضرت علی خلیفہ بلا فصل اور باغ فدق کس کا حق یہ تھوڑا سا آگے بڑھا اس نے دیکھا تیر نشانے پہ لگا حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ حضرت علی کو پتہ چلا انہوں نے بلوایا فرمایا کہ باز آ جاؤ میرے بارے میں ایسی باتیں نہ کرو مسلمانوں میں انتشار نہ پھیلو اگر ایسا کیا تو میں تمہیں سزا دوں گا یہ باز نہیں آیا حضرت علی نے جلا کیا اس کو ملک سے نکال دیا جب اس نے دیکھا کہ اب میرا حلقہ بن گیا لوگ میری بات مان رہے ہیں اس نے تیسرا کام کیا اور کہا کہ علی کو خدا کہتے ہیں اور ابن سبا کو علی کا نبی کہتے ہیں یہ اس کی تین طاقتیں تو مسئلہ امامت کو سب سے پہلے متعارف کرانے والا کون جے جی عبداللہ بن سبا جس کی دعوت کے تین حصے نمبر ایک علی سے پیار کرو نمبر دو علی خلیفہ بلا فصل اور نمبر تین علی خدا اور میں علی کا نبی حضرت علی نے تین کام کیے نمبر ایک سمجھایا نمبر دو جلا وطن کیا جب نہیں مانا تو آگ میں جلایا معلوم ہوا جو علی کو خلیفہ بلا فصل مانے جو علی کو خدا مانے پھر علی کا فیصلہ ہے کہ اس کو کیا کیا جائے جلا دیا جائے فرق یہ ہے کسی کو علی جلا کر دنیا میں سزا دیتے ہیں اور کوئی علی کو خدا کہنے والا اللہ اس کو قیامت کے دن جہنم میں ڈال کر سزا دیں گے باسما جی آپ شیوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں آپ کو شیوں کی کتابوں میں بھی یہی باتیں ملیں گی علی سے پیار کرو دعوت ابن سبا کی تھی علی خلیف بلا فصل دعوت ابن سبا کی تھی اور حضرت علی حضرت علی خدا ہیں خدا کہتے تو نہیں بعض جگہوں پہ کہہ بھی دیتے ہیں لیکن ایسے او صاف علی میں مانتے ہیں جو حضرت علی اور مرتضی کو خدا کے قریب کرتے ہیں ان کی ایک اشعار کی کتاب ہے کتاب کا نام ہے ذخیرہ مناقب ذخیرہ مناقب اب نہیں ملتی اس میں انہوں نے حضرت علی کے بارے میں لکھا کہ آدم کا کہیں نام نہ تھا جب سے علی ہے اس نام کی تصویر تو فرشتوں نے پڑھی ہے استاد ہے جبریل کا خالق کا ولی ہے یہ دفتر کا فرد ازلی ہے خالق نے یہ جس وقت جہاں خلق کیا تھا اس وقت یہ مشورہ ہے در سے لیا تھا اب انہوں نے آخری شعر بدلا خالق نے یہ جس وقت جہاں خلق کیا تھا اس وقت بھی یہ نور خدا جلوانما تھا اب مشورے والی بات کو کاٹ دیا اب بتائیں جو خدا کو مشورے دے خدائی اور مانے یا نہیں مانے بلکہ اس سے بڑھ کر ان کی ایک اور کتاب ہے تاریخ العمہ اس کا صفحہ اکامن اور سلیکر ترپن پر شعر موجود ہیں حضرت علی کے بارے میں کہتے رسولوں کی ہوئی حاجت روائی علی نے نوح کی حقیقی ناخدائی نہ نا کرتا گر علی مشکل کشائی نہ پاتا چاہ سے یوسف رہائی چاہ کہتے کوئے کو نہ کرتا گر علی مشکل کشائی نہ پاتا چاہ سے یوسف رہائی کو مک یوسف یونس کی, کی مچھلی کے اندر دریا کے اندر حضرت یونس کی مدد کی دریا کے اندر دیا ادریس کو جنت میں منظر کیا یاقوب کو یوسف سے آگاہ دوا ایوب کے زخموں کی واہ علی کا موج ایک ایک ہے نادر علی کی ذات ہے ہر ایک شے پہ قادر تو ان اللہ اللّہ پلشین قدیر کون ہے تو جو دعوت اس کی تھی وہی دعوت بات سمجھ آ گئی عبد بن سبا کی دعوت سمجھ میں آ گئی بہار اور انوار کی پچیسویں جلد میں یہ ساری تفصیل موجود ہے عبداللہ بن سبا نے خلافت علی کا بھی دعویٰ کیا اور الوحیت علی کا بھی دعویٰ کیا جی اب دیکھ لیں امامت اور نبی میں یہ فرق کیسے مانتے ہیں امامت اور امتی میں ملہ باکر مجلسی اپنی کتاب حق القین صفحہ بیالیس پہ امام کے اوصاف لکھتے ہوئے بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے پکیزہ و ناف بریدہ امام پیدا ہوتا ہے پاک صاف ہوتا ہے امام پیدا ہوتا ہے تو ناف کٹی ہوتی ہے وخت نہ کردہ متولد میں شوت امام پیدا ہوتا ہے تو مختون ہوتا ہے چوں از مادر بزیر میں مادر بذیر میں آیاد دست ہارا بر زمین میں گزارت و سطاب شہادتین بلند میں کند امام جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے یہاں تو پیٹ کہا ایک اور جگہ پہ کہا کہ عام بندہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور امام امام امام اپنی والدہ کی ران سے پیدا ہوتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ امام ہے راستہ بدل کے ہے نا پھر بدل چلے نا امام ہے ام آدمی کا بھی وہی راستہ امام کا بھی وہی راستہ تو امام اور عام بندے میں فرق کیا ہوگا خیر اس نے یہ لکھا اسی طرح حق القین صفح بیالیس پہ لکھتا ہے و ندارت امام کا سایہ بھی نہیں ہوتا ایک اور جگہ پہ لکھتا ہے ارواح ایشاں حق القین صفہ پینتالیس صفحہ چھیالیس امام کے اوصاف دیکھیں ارواح ایشاں از انوار مقدسہ حق تعالی خلق شدہ اس اللہ رب العزت امام کی روح کو اپنے نور سے بناتے ہیں و بدن ہا و دل ہائے ایشاں ازتینت عرش آفریدہ شدہ است اور اللہ ان کے جسم کو عرش کی مٹی سے بناتے ہیں روح اپنے نور سے اور ان کا جسم عرش کی مٹی سے آگے امام کے اساب دیکھیں چون حق تعلّہ میں خاہد کہ امام را خل کند ملک را امر میں کند کہ شربت آبی از زیر عرش بر میں دارد و نست امام میں آورد جب اللہ کا ارادہ ہوتا ہے کہ امام کو پیدا کروں اللہ فرشتے کو حکم دیتے ہیں فرشتہ عرش پہ جاتا ہے وہاں سے لے کر ایک شربت آتا ہے اور شربت کی اس کی ایک قسم کی خوبی کیا ہے وہ مشک سے زیادہ نرم ہوتا ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے دودھ سے زیادہ سفید ہوتا ہے اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے اللہ رب العزت وہ شربت امام کے والد کو پلاتے ہیں پھر حکم دیتے ہیں کہ اب جمع کرو اب یہ ایسا پانی پی کر جب یہ جمع کرتا ہے اس سے امام اپنی ماں کے پیٹ میں منتقل ہوتا ہے یہ امام کے اوساف ہیں اب پیٹ میں آ گیا اب اوصاف دیکھیں امام کے اوساف کیا ہیں کہتے ہیں وہ چوں چہل روز میں گزرت جب ماں کے پیٹ میں چالیس دن گزر جاتے ہیں تو اس کی روح اس کے جسم میں پھونک دی جاتی ہے پس سخن مردم میں شوق و می فہمد چالیس دنوں کے بعد امام ماں کے پیٹ میں لوگوں کی باتیں سنتا بھی ہے اور لوگوں کی باتیں سمجھتا بھی ہے یہ ہے شیوں کا امام اور آگے لکھتا ہے پس ملک بر ہوئے او میں نبی صد ای آیا را و تمت کلمت و ربی کا صدقہ عادلہ لام و بدل علی کلمات ہی ہوو السمیع العلیم امام ماں کے پیٹ میں اللہ فرشتے کو حکم دیتے ہیں وہ امام کے بازو پہ یہ عیت لکھتا ہے و تمت کلیمت ربی کا صدقہ ودر و, و میں مادر ذکر حق تعلیٰ میں کند امام ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے و تلاوت سورہ انا انسرنا و سائر آیت میں نمایت اور سورہ انّا انسرنا کی تلاوت بھی کرتا ہے اور باقی آیات کی تلاوت بھی بات سمجھ حق القین صفہ پینتالیس اور صفح چھیالیس جی آگے دیکھیں یہ تو تھے امام اور امام میں ایسے اوصاف کا ہونا جن کی وجہ سے امام عام امتی سے جدا ہو جائے آگے دیکھیں اوصاف نبوت امام میں ایسے اوصاف کا بھی ہونا چاہیے جو نبی کے اوساف ہیں نبی کسے کہتے ہیں آپ حضرت نے بہت ساری تعریفیں پڑھی ہوگی آپ وہ تعریف ذہن میں رکھیں جو ہمارے پیر و مرشد ہمارے شیخ ہمارے استاد وسیلہ تن اللہ حضرت متقلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حافظہ اللہ ایسی تعریف فرماتے ہیں جو تمام تعریفوں کا خلاصہ ہے اور شاید ایسی جامع مان تعریف آپ کو ایک جگہ پر کسی کتاب میں نہ ملے حضرت ساجی فرماتے ہیں نبی کسے کہتے ہیں چار لفظین میں رکھ لیں اور نبی اسے کہتے ہیں ہوا انسان مبعم من اللہ معصوم الخاطائی مفت رض الطاعتی نبی اسے کہتے ہیں جو انسان ہو نمبر دو مبعث من اللہ اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہو منصوص من اللہ ہو نمبر تین معصوم الخاتی اللہ اپنے نبی کو ہر قسم سے گناہوں سے بچاتے ہوں مفت رض آتی امام کی نبی کی اطاعت امت کے ذمہ فرض ہوتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں شیعہ اپنے امام میں یہ اوساف مانتے ہیں یا نہیں اگر مانتے ہیں تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا انہوں نے انکار نبوت کا کرنا تھا لیکن بطور آڑ کے کس کو استعمال کیا امام کو نبی کا پہلا وصف مبعوس من اللہ یا منسوس من اللہ کہتے ہیں نبوت خدا دیتے ہیں نبوت کو انگلینڈ یا برطانیہ بات سمجھ آ گئی نبوت کون دیتے ہیں اللہ دیتے ہیں مرزے کی طرح انگلینڈ کسی کو نبی نہیں بناتا امام کی پہلی صفت منصوص من اللہ ہوتا ہے آپ اٹھا کے دیکھیں حق القین سید عبداللہ شبر کہتا ہے ولزی علیہ الفرقۃ المحقہ وطفۃ الحقہ ان یجب اللّہ نصف المام فیق زمان اللہ پر واجب ہے کہ اللہ ہر زمانے میں امام کو بھیجے تو امام کی پہلی صفت کیا ہے وہ کیا ہو منصوص من اللہ اسی طرح حق القین صفحہ ایک سو پہ ہے امام کی تیسری شرط یہ ہے کہ امام کون ہو منصوص ہو اسی طرح حیات القلوب جلد پانچ سفہ پہ ہے باکر مجلسی کہتا ہے بیدان کے اجماع علماء امامیہ مناقد است برآن کے امام میب آید کہ از جانب خدا و رسول منصوص باشد پوری دنیا کے امامیہ کا پوری دنیا کے شیوں کا اس بات پر اجماع ہے امام ایسا ہونا چاہیے جو امام منصوص ہو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہو نمبر دو امام معصوم ہوتا ہے ملا باکر مجلسی لکھتا ہے بداں کے اجماع علمائے امامیہ یا منعقد برآن کے امام معصوم است از جمی گناہان صغیرہ و کبیرہ از اول عمر تا آخر عمر خا آمدن خاص ون ہمارا اس بات پر اجماع ہے کہ امام ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہوتا ہے چاہے گناہ چھوٹا ہو چاہے گناہ بڑا ہو نہ امام گناہ چھوٹا کرتا ہے نہ امام گناہ بڑا کرتا ہے نہ امام گناہ بھول کر کرتا ہے نہ امام گناہ جان بوجھ کے کرتا ہے ہم کہتے ہیں معصوم ہونا یہ نبوت کی صفت اور نبوت کے ساتھ خاص ہے کسی امتی میں یہ صفت طیب کسی امتی میں یہ صفت بالکل نہیں ہو سکتی معصوم ہونا نبوت کا خاصہ ہے معصوم ہونا امت کا خاصہ نہیں ہے لیکن ان لوگوں نے نبی کے ساتھ کس کو ملا دیا جی نمبر تین امام مفت رض ہوتا ہے امام کی بات ماننا امتی پر فرض ہوتی ہے اصول کافی جلد ایک صفحہ دو سو اکتالیس پہ قلعی نے باب قائم کیا باب فرض اطاعت المہ امام کی اطاعت امت کے ذمے فرض ہے اسی طرح اسی اصول کافی جلد ایک صفحہ دو سو بیالیس پہ حضرت امام جعفر صادق کی طرف منصوب روایت ہے انہوں نے فرمایا اشہد انا علی امام میں گواہی دیتا ہوں علی امام تھے فرض اللہ تعاتا ہو اللہ نے ان کی اطاعت کو فرض قرار دیا ہے آگے دیکھے امام صاحب وہی ہوتا ہے وہی کس کے پاس آتی ہے نبی کے پاس یہ کہتے ہیں امام بھی صاحب وہی ہوتا ہے انہوں نے ایک باب قائم کیا باب الفرقی بین رسولی ورنبی المحدس ونحدس امام نبی اور رسول کے درمیان کیا فرق ہے اس نے فرق بیان کیا کہتا ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جس کے پاس جبریل وہی لے کر آتے ہیں رسول جبریل کو دیکھتا بھی ہے رسول جبریل کو سنتا بھی ہے اور نبی اسے کہتے ہیں جس کے پاس وہی آتی ہے کبھی وہ صرف سنتا ہے کبھی سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے اور امام وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ جبریل کی باتوں کو سنتا ہے جبریل کی ذات کو دیکھتا نہیں ہے اتنی بات مان لی جس طرح جبریل رسول کے پاس وہی لے کر آتے ہیں نبی کے پاس وہی لے کر آتے ہیں اسی طرح جبریل امام کے پاس بھی وہی لے کر آتے ہیں نمبر پانچ امام کے پاس موج ہونے چاہیے حق الیقین صفح 42 حق الیقین صفح 44 حق الیقین صفح 188 عبداللہ شبر والی یہ آخری کتاب ہے انہوں نے لکھا کہ امام کے پاس موجات بھی ہونے چاہیے نمبر 6 صرف جو نبی کی ہوتی ہے یہ امام میں مانتے ہیں حق الیقین میں باکر مجلسی نے صفحہ 42 پہ لکھا کہ امام کو احتلام نہیں ہوتا حق الیقین میں صفحہ 42 پہ لکھا امام کی آنکھ سوتی ہے امام کا دل جاگتا ہے نمبر پانچ نمبر آٹھ امام کے پخانہ سے مشک سے زیادہ خوشبو آتی ہے نیز اس کو زمین چھپا لیتی ہے یہ صفت نبی کی ہے یہ صفت امام کی نہیں ہے ان عبارات سے ثابت ہوا کہ یہ لوگ امامت کو نبوت کے قیم مقام سمجھتے ہیں امامت کو نبوت کے برابر سمجھتے ہیں اسی لیے حیات القلوب میں باقر مجلسی نے لکھا جلد پانچ صفحہ اٹھارہ پہ لکھا حق در درکمالات و شرائط و صفات فرق میان پیغمبر و امام نیست حق بات یہ ہے شرائط میں کمالات میں اور صفات میں امام اور نبی کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہوتا بلکہ اس سے بڑھ کر اس بندے نے ایک اور جگہ پر لکھا حیات القلوب جلد پانچ صفح سترہ پہ لکھا مرتبہ امامت بالا تر از مرتبہ پیغمبر نبوت کا مرتبہ امامت کا مرتبہ پیغمبر کے مرتبے سے بھی زیادہ ہوتا ہے تو ان لوگوں نے اپنے اماموں میں اوصاف وہ مانے جو کس کے ساتھ خاص ہیں انبیاء کے ساتھ آخری بات دیکھ لیں صرف ایک حوالہ روافظ اپنے ائمہ میں وہ اوصاف بھی مانتے ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں مخلوق میں وہ نہیں ماننے چاہیے نمبر ایک عالم الغیب نمبر دو مختار کل اور ہر چیز پہ قادر یہ امام کو مانتے ہیں اصول کافی جلد ایک صفح تین سو انیس پہ ہے باب ان الائمہ علیہم السلام یا لمون علم ما کان و ما یکون و انّہ علیہم الشی امام علم ما کان و ما یکون جانتا ہے امام پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی اسی اصول کافی جلد ایک صفح تین سو سولہ پہ ہے امام کے بارے میں ادا شاہ او این یا امام جب چاہے کسی چیز کا علم حاصل کرنا امام اس کو حاصل کر سکتا ہے اسی اصول ہے کافی جلد ایک صفحہ تین سو سترہ پہ ہے ان المت علیہم السلام یا لمونہ متا یموں و انََََََََََََََََََََََََََََََ حملہ یموں اللہ بھی منہم امام کو پتہ ہوتا ہے میں نے کب مرنا ہے امام کو موت کا بھی علم ہوتا ہے اور موت کے وقت امام کو اختیار بھی ہوتا ہے جب چاہے جہاں چاہے امام مر سکتا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی اور اختیار نہیں ہوتا اسی طرح بابو ان انلاضا اصول کافی جلد ایک صفحہ چار سو سترہ پہ لکھا اصول کافی جلد ایک صفحہ چار سو بہتر پہ لکھتا ہے اما عالمتا ان دنیا وال آخرال اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھو دنیا کا مالک بھی امام آخرت کا مالک بھی امام یازا ہوا حیثی شاع دنیا جس کو چاہتا ہے دیتا ہے ویدفہ ہوا الام یہ اور جنت جس کو چاہے گا دے گا دنیا کا مالک بھی امام ہے آخرت کا مالک بھی امام ہے دنیا بھی امام کے اختیار میں آخرت بھی امام کے اختیار میں دنیا جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے آخرت جسے چاہے گا اسے دے گا ہم نے کہا جب ہم نے امام کے اوساف دیکھے ان کا پہلا اسٹیپ امام عام امتی سے جدا ہے ہم نے ابن سبا کو دیکھا اس نے کہا علی دوسروں سے جدا ہے ان کا دوسرا سٹیپ امام میں وہ اوساف ہونے چاہیے جو خاصا نبوت کا ہے ہم نے ابن سبا کو دیکھا اس نے بھی کہا حضرت علی المرتضی خلیفہ بلا فصل تھے جو نبوت کی طرح ہے ہم نے ان کو دیکھا انہوں نے کہا علی میں اوساف وہ ہونے چاہیے جو خدا میں ہوتے ہیں ہم نے ابن سبا کو دیکھا اس نے کہا علی علی نہیں بلکہ علی خدا ہے جو دعوت ابن سبا کی تھی وہی دعوت آج کے رافیوں کی ہے اس لیے شروع میں ایت پڑھی یا ایھا الذین آمنو لا تتخذوا الیہود والنسارا اولیاء اے ایمان والو اپنے دوست یہودیوں کو نہ بنانا اپنا دوست نصارا کو نہ بنانا دوست بنانے کا مطلب عقائد وہ اختیار نہ کرنا جو یہودیوں کے ہوں عقائد وہ اختیار نہ کرنا جو نصارہ کے ہوں عقائد وہ اختیار کرنا جو مسلمانوں کے ہوں اللہ کے نبی کے بعد امامت کا درجہ امامت کو ماننا ابن سبا کا نظریہ جو یہودی تھا ہم نہیں مانتے علی کو نبوت کے برابر کہنا جو یہودیوں کا عقیدہ تھا ابن سبا کا ہم نہیں مانتے علی کو خدا کہنا ابن سبا کا نظریہ جو یہودی تھا ہم خدا کے قرآن کو مانتے ہیں اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہر بندے کو حکم نہیں صرف ایمان والوں کو حکم ہے کہ تم نے عقید وہ اختیار کرنے ہیں جو مسلمانے والے ہوں عقید وہ اختیار نہیں کرنے جو یہودیوں والے ہوں اللہ ہم سب کو یہودیوں کے ساتھ نفرت کی توفیق دے اللہ ہمیں ایمان والے اور مسلمان والے عقائد عطا فرمائے اللہ یہودیوں والے عقائد سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں واخر دعوانا ان للہ رحبۃ